إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والشرب الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع آمرو ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم تمام تعريف الله رب العالمين के लिए جس نے ہم سب کو اس دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی اس بگاڑ کے دور میں جس میں لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہیں اور بغیر کسی عذر کے عبادات سے دینی مجالس سے دینی آمان سے دور ہیں ایسے بگاڑ کے دور میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے دینی مجالس میں حاضر ہونا اپنے آرام کو چھوڑ کے اپنے کام کو چھوڑ کے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کے دور میں اس دینی مجلس میں ہم سب کو آنے کی توفیق توفیقتہ فرمائی اس کے بعد میں جبید دعوی سینٹر کے ذمہ داران خصوصاً قدیلت الشعر مختار احمد مدنی حفظ اللہ کا بشکر گزار ہوں کہ آپ نے کوشش کر کے اس دورے کا انعقاد کیا اور یہ مجلس یہ بزم ہمارے لیے منعقد کی اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائر شہر کا فرمایا اور آپ کی عمر میں آپ کی جوود میں برکت عطا فرمائے اور انہیں شرپ قبول عطا فرمائے اسی طرح سے جتنے متعین ہیں ذمہ داران ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائق عطا فرمائیں کہ انہوں نے ساری کوشش کر کے اس وزم کے لیے آسانیاں فراہم کی جو عنوان ہمارے سامنے ہیں یہ صحیح البخاری سے ایک کتاب ایک حصہ ہے جو کتاب الرقاق ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل نرم ہو جائے آگے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ شاء اللہ آئے کتاب الرقاق کا تعلق آدمی کے دل سے دل کی نرمی حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں قرآن کی اور حدیث کی سوال یہ ہے کہ دل کی نرمی کیوں ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا حال بیان کیا تو فرمایا یوم لا ينفع پمالم ولا بنون الا من اتا اللہ بقلب سلیم قیامت کا دن اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد یوم لا ينفع پامعلوم ولا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اللہ من ات اللہ بقلب سلیم ہاں مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر حاضر ہو قلب سلیم سلامت دل ایسا دل جو شرک سے ککر سے نپاق سے پاک ہو اور اخلاقی اعتبار سے ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو ایسا دل جس میں اللہ کی یاد ہو آثرت کی فکر ہو اور وہ تمام اچھے جذبات ہوں جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے اس میں حسد نہ ہو اس میں مخلوق کے لیے بدخواہی نہ ہو اس میں اللہ سے دوری نہ ہو اعراض نہ ہو دین کے معاملے میں انحراف نہ ہو ایسا دل جو صحیح سلامت ہو معلوما کہ قیامت کے دن اصل بات یہی دیکھی جائے گی کہ انسان کا دل کیسا ہے اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے اچھے اعمال سے دل اچھا بنتا ہے برے اعمال سے دل بگڑتا ہے لہذا دل نمائندہ ہوگا کہ اس کی زندگی کیسی تھی اگر اس کی زندگی اچھی تھی تو دل بھی اچھا ہوگا اگر اس کی زندگی میں بگاڑ تھا اس بگاڑ کا اثر سارا کا سارا اس کے دل پر پڑا لہذا دل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس دن مال کتنا کمایا کوئی قیمت نہیں ملینیر تھا بلینیر تھا کتنی گاڑیاں تھیں کتنے بنگلے تھے کتنے زیورات اس کے پاس تھے کتنا بینک بیلنس اس کے پاس تھا اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی اولاد کیسی تھی ڈاکٹر تھے انجینئر تھے پیسے والے تھے سیاست کے اعتبار سے بہت قوت والے تھے یا اس کے پاس کتنے لوگ تھے جو اولاد کی طرح اس کی ماننے والے تھے یوم لا ينفع فرمالو ولا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد الا اللہ منہ بقلب سری ہاں کام آئے گا تو یہ کہ آدمی اللہ کے ہاں قلب سلیم لے کر حاضر معلوم معلوم کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھا بنا کر جائے اپنے دل کو صحیح سلامت رکھے آدمی اپنے لباس کو بچاتا ہے کہیں دعوت میں جا رہا ہے عید کا دن ہے اچھا لباس پہنتا ہے بارش کا دن ہے اپنے لباس کو بچا کے چلتا ہے کہیں کیچڑ کے چھینٹے اس کے بدن پر اس کے لباس پر نہ آئے اچھا خاصا لباس خراب ہو جائے گا وہ لباس سے لباس کو جس طرح سے آدمی بچاتا ہے داغ سے دھبوں سے اس سے زیادہ حقدار انسان کا دل ہے کہ آدمی اس کو بچائے لباس کے دھبے دھونے سے دھل جاتے لیکن دل دل کے اوپر لگے ہوئے دھبے آثرت میں ہلاک کرتے ہیں اللہ ایک آدمی توبہ کے ذریعے سے اصلاح کے ذریعے سے اور جو کچھ کمی کوتا ہی اس سے ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے ذریعے سے اس دا کو ان دھبوں کو دور کرے تو معلوم ہے کہ دل کی اصلاح بہت ضروری ہے اور دل کا اچھا بنانا بہت ضروری ہے دل کا سلامت رکھنا بہت ضروری ہے دل کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے اس لیے کہ مال چھوٹے گا دل ساتھ میں آئے گا فیصلہ مال کی بنیاد پر نہیں ہوگا دل کی بنیاد پر ہوگا لہذا ایک مسلمان کو خصوصا اپنے دل کی حفاظت کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اک منشر اللہ صدر اسلام بہو علور وبی کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اللہ کی فرمبرداری کے لیے دینداری کے لیے کھول دیا ہے نور امریک اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے ایک نور کی روشنی میں چلتا ہے اس کا دل ایمان سے لبریز ہے اسلام کے لیے کھل چکا ہے کوئی چیز اس کے دل میں رکاوٹ دین کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کا تابے دار ہے نہ صرف عمل بلکہ قلب کی سطح پر بھی ہے نُورِ نُورِ رَبِّ اور وہ اپنے رب کی نور کی روشنی میں چلتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے فلسفوں کی روشنی میں نہیں خواہشات کی روشنی میں نہیں بلکہ ربانی علم کے تابع ہو کر وہ چلتا ہے اس کے پاس ایمان بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے فَوَيْلُ اچانک اللہ نے بات بدل دی کہا کہ کیا یہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں چلتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بربادیت بربادی ہے ان لوگوں کے جن کے دل اللہ کی یاد سے صف ہو چکے ہیں اولا کفیل مبین یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمی نے ایک طرف اچھے انسان کا ذکر کیا دوسری طرف برے انسان کا ذکر کیا اچھا انسان وہ ہے جس کا دل اللہ کی طرف سے آنے والے احکام کے لئے قبولیت کے لیے تیار جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات اس کے سننے میں آئے دین کی کوئی بات اس کے پاس آئے اس کا دل اس کے لیے قبولیت کے لیے ہمیشہ تیار اور وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہو جو بھی قدم اٹھاتا ہو چلتا ہو اس علم کی روشنی میں جو اللہ کی طرف سے آیا منمانی نہیں کرتا ہے اپنے ذاتی اصولوں پر نہیں چلتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی روشنی میں چلتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جس کا دل اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کے لیے سخت ہو چکا ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے حق کا نفاذ اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولا کبی مبین یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں معلومہ کی گمراہی کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے دلوں کی تبدیل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے بلکہ اپنی ذات میں خود ہی ایک گمراہی ہے انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے حق سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے آنکھوں پر پٹّی پڑ جاتی ہے لیکن آنکھ, آنکھ سے بہتر دل دل پر پٹّی پڑ جاتی ہے کیونکہ اب صرف حق کو قبول کرنے والا حق کو دیکھنے والا دل ہے تو انحال ابخا ون کام الروب اللہ کے سدور آنکھیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں حق کو دیکھنے کے لیے اچھا دل ہونا چاہیے حق کو قبول کرنے کے لیے نرم دل ہونا چاہیے دلوں کا بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے اور زندگی کا بگاڑ آخرت کو بگاڑ دیتا ہے اس کے انجام کو خراب کرتا ہے لہذا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا انجام صحیح ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح کرے لیکن زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے زندگی کی شروعات زندگی کی اصلاح کی شروعات ہوتی ہے دل کی اصلاح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان جسد مغو ادا سلحل صلحَ جسد ادا فصل فصد جسد کلو اللہ وحی اللہ اچھی طرح جان لو آدمی کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اگر یہ صحیح ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے اس کا پورا جسم صحیح اور اصلاح شدہ ہو جاتا ہے اگر ان کے اس حصے میں بگاڑ آ جائیں پورا بدن غلط کام کرنے لگ جاتا ہے آنکھیں غلط دیکھتی ہیں زبان غلط بولتی ہے کان غلط سنتے ہیں ہاتھ غلط کام کرتے ہیں اور قدم غلط راستوں پر چلتے ہیں دل اگر بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے سارے امال بگڑ جاتے ہیں امال کی اصلاح کے لیے افکار کی اصلاح ضروری ہے امال کی اصلاح کے لیے انسان کے دل کی اصلاح ضروری ہے لیکن دل کی اصلاح کیا ہے دل کی اصلاح یہ ہے کہ دل میں نرمی ہو زمین اگر سخت ہو اس پر بارش ہوتی ہے اور پانی بہ کے نکل جاتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس میں بیج ڈالا جائے پتھر ہیں پانی پرسا برف کے نکل گیا کوئی فصل نہیں کچھ نہیں جوں کا تو پتھر رہ گیا پتھر کا پتھر یہی حال دلوں کا ہوتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس سے ایمان کی فصل نہیں نکلتی ہے. آسمان سے اس کے لیے وہی کی بارش اس کے قلب پر ہو اس پر بہ کے نکل جاتی ہے اس سے کچھ فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر زمین نرم ہو جیسے کھیتی کی زمین ہوتی ہے اس میں کسان ہل چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد بارش کا انتظار کرتا ہے بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمین پیاسی ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس بارش کو جذب کر لیتی ہے اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اور جو اندر بیج ہوتا ہے جو فصل اس کے اندر بیج ہوتا ہے اس بیج سے فصل نکلتی ہے پوری زمین جو بالکل سوکھی دکھائی دیتی تھی اب بارش کے آنے کے بعد چونکہ اس کے پانی کو پی لیتی ہے جذب کر لیتی ہے اور بیج اندر ہوتا ہے لہل کی فصل سے نکلتی ہے جب دل میں حق کی طلب ہو حق سامنے جب آتا ہے دل فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے اور جب دل اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں لیکن دل اگر سخت ہو جائے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی انسان محروم کا محروم رہ جاتا ہے لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بربادی کس کے ذکر کی ہے فوائد لباس یتی غلوب ذکر بربادی ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سب ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے اللہ کی نصیحت سے کیونکہ ذکر کے دونوں مانا ہے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی مانا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ اس کی طرف سے آنے والی نصیحت اس کے لیے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں دونوں کا مقصود اللہ ہی یاد آنا ہے چاہے اللہ کی نصیحت ہو یا اللہ ہی یاد ہو اللہ یاد آنا میرا ایک مالک ہے جس کے آگے مجھ کو قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے جواب دینا ہے اور وہ میرے انجام کا مالک ہے وہ جو فیصلہ کرے گا جنت جہنم کا میرے حق میں یا تو میرے حق میں ہوگا ہے میرے خلاف جواب دہی کا احساس تو دل کا سخت ہو جانا یہ بلا ہے لہذا ایک انسان کو دنیا میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کی سختی کو دور کرے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فوائل بکر اللہ اولا کفی غورال مبین یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں کہ گمراہی کے اسباب میں قلوب کا سخت ہونا ہوتا ہے پہلے دل سخت ہوتا ہے پھر قدم بھٹکتے ہیں کیونکہ دل پر خیر کے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو معلومات گمراہی سے بچنے کے لیے دلوں کی سختی سے بچنا ضروری ہے اور دلوں کو نرم کرنا ضروری ہے اگر دل نرم ہوگا تو ساری خیر ملے گی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قساوت قلبی یا دلوں کی سختی آتی کہاں سے کتاب القاق کی اہمیت کیا ہے امام الباری رحمہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے اس کو آپ کے سامنے نماز کے احکام ہیں طہارت کے ہیں حلال و حرام کے احکام ہیں تجارت ہے سب کچھ ہے لیکن انہوں نے اس میں کتاب الرقاط کو ذکر کیا کیونکہ جامع ہے جامع میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کتاب الرقاق اس لیے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر دل سخت ہو جائے گا تو بربادی آئے گی پسارا علم بے فائدہ ساری نصیحت بے فائدہ ہے زندگی میں بگاڑ آئے گا دل نرم ہونا ضروری ہے لیکن دل سخت ہوتا کیسے दो دو سبب بنیادی اس کے ہیں بہت سارے اسباب ہیں لیکن بنیادی دو سبب ہیں پہلا سبب دینی ماحول سے دوری نبوی ماحول سے دوری قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ان ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی طرف سے نادر شدہ حق کے لیے ان کے دل خوف سے جھک جائیں خش کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ خش آطل اسوات کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے ان کے دلوں میں اکڑ کی بجائے جھکا پیدا ہو جائے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کب آئے گا اس میں ڈانٹ کہ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے لیے ان کے دل جھک جائیں قبولیت کے اعتبار سے عظمت کے احساس سے کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا وَلَا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی وقال تو ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا وہ کثرت تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ قطیر ہوں اور ان میں سے بہت سے لوگ فاصل ہیں یہاں ایک سبب معلوم ہوا دل کی سختی کیسے آتی ہے دل کی سختی آتی ہے نبوی ماحول سے دوری کی وجہ سے یہ سورہ ہے کی آج نمبر سولہ ہے ابن رحم اللہ فرماتے ہیں اوپاد احمد ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا کیا معنی ہے کہتے ہیں بم بل امبیا انبیاء اور صالحین کے زمانے سے یہ دور ہوتے چلے گئے اچھا دور تھا نیک لوگوں کا دور تھا نیک لوگوں کے دور میں نیک ماحول ہوتا ہے لیکن وہ لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے چلے گئے امبیا گئے سالہین گئے اب برے لوگ رہ گئے ماحول بگڑ گیا وہ دور وہ ماحول نہیں ملا تو ماحول کے نہ ملنے کی وجہ سے نیک لوگوں سے دوری کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی آتی ہے کہ سالحین کے ماحول سے دور ہونا یہ دلوں کو سخت کرتا ہے اور یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے دینی مجالس میں دیندار لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے اچھے ماحول میں رہتا ہے اس کے دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں آخرت یاد آتی ہے اللہ یاد آتا ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دن میں پیدا ہوتا ہے دنیا دار خصاق و کی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے مال پیسہ عیاشی کی باتیں ہوتی ہیں کبھی دینداروں کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے آدمی پر اسی کے اثرات پڑتے ہیں اور آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے تو معلومات کی دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقصد قصد دلوں میں سختی آ گئی کیوں نبوئی دور سے دور ہو گئے تو معلومات کی نبوی ماحول سے نبوی دور نبوی ماحول ہے اس ماحول سے جو نبی کے زمانے میں تھا صالحین کے زمانے میں تھا وہ دور ہو گئے تو معلومات کہ ہمارے دلوں میں سختی کب آتی ہے جب ہم دینی مجالس سے جو ای ای اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات اس میں بیان ہوتی ہے آخرت یاد دلائی جاتی ہے ایسی مجالس سے ہم دور ہو جاتے ہیں دل شخص ہو جاتے ہیں بعض اوقات آدمی کہتا سب تو سیکھ چکا میں سب آ گیا مجھ کو صرف معلومات نہیں معلومات کے اثرات انسان کو اچھا بناتے ہیں معلومات یاد داغ لیکن اس, کے اس کا اثر دل پر کتنا ہوا اگر معلومات کا دل پر اثر نہ ہو تو معلومات کچھ کی نہیں قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے دلیل ہے بچاؤ کے لیے گواہ ہے یا تیرے خلاف تو بعض اوقات آدمی معلوم کر لیتا ہے کئی در سنے کئی مجالس میں آیا سیکھ لیا کئی کورس کر لی اب ایک خیال اس کے ذہن میں آتا ہے اب تو میں سیکھ چکا ہوں اب جانے کی ضرورت نہیں دینی مجالس میں صرف علم کے لیے نہیں آیا جاتا ہے دینی مجالس میں اس علم کے اثر کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آتے ہیں لہذا جو انسان اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ مجھے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا ہے وہ دینی مجالس سے کبھی دور نہیں ہوگا لیکن وہ انسان جو یہ سوچے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے بس ایک وقت کے بعد اسے اس لگے گا میں سارے کورس کر چکا ہوں عقیدے پہ کیا فکر پہ کیا سیرت پہ کیا اور کئی کورس میں نے کر لیے اصول و فروغ پر اب مجھے آنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ مجھے آ گیا مجھے آ گیا یہ ڈر بہت خطرناک چیز نہیں ہے یہ کیا وہ اس علم کا مقصود کیا ہے علم کا مقصود ایمان و عمل ہے اگر اس درجے کا ایمان آ گیا ہے تو کچھ لیکن کیا ایمان آ گیا نہیں ہے اس درجے کا عمل آیا نہیں تو علم آنے کے بعد نہ وہ ایمان آیا نہ عمل آیا تو اس کے کی لیے کیا کریں گے آدمی کی زندگی میں ایمان کی قوت اور اعمال کی صحت کب آتی ہے جب اس کے اوپر علم کا اثر ہوتا ہے وہ بھی معلومات تھی معلومات اصل نہیں علم اصل ہے اور علم وہ ہے جو انسان کے دل میں خشیت پیدا کرے علما یکش اللہ میں عبا رہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے واقعی وہ ڈرتے ہیں جو علم آ ہیں علماء نے کہا کہ جو علم خشیت سے عاری ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے ایسا علم جو انسان کے دل میں خوف پیدا نہ کرے اللہ کی عظمت کا احساس پیدا نہ کرے ایس علم واقعی نہیں ہے صرف معلومات ہے وہ ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے علم وہ ہے جو اثر پیدا کرے لہذا دینی مجالس میں آنا صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہم دیکھتے ہیں کئی حدیثیں ہم سنتے ہیں پڑی بھی ہوتی ہیں پچاس بار ہم نے پڑھی ہوتی ہیں لیکن کسی مجلس میں آتے ہیں اور اس حدیث کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے ایسے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ سنی وہ احساس ان میں پیدا ہوتا ہے دینی مجالس میں صرف علم کے لیے آنے والا محروم رہے گا دینی مجالس میں علم کے ساتھ احساس کی تجدید کے لیے آنے والا کامیاب رہے گا اصل چیز احساس ہے جس دن آدمی کو احساس ہوتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے جس دن انسان کو احساس ہوتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے کتنے لوگ ہیں آخرت جنت جہنم سنتے رہتے ہیں لیکن کسی دن کسی خطبے میں سنتے ہیں احساس پیدا ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں آخرت کی تیاری میں نے کیا کی مجھے جنت میں جانے کی جہنم میں احساس پیدا ہوتا ہے زندگی بدلتی ہے زندگی صرف معلومات سے نہیں بدلتی زندگی احساس سے بدلتی ہے تو دینی مجالس میں آنے کا مقصود کیا ہے کہ ہمارے دل میں وہ احساس پیدا ہو جو ہماری زندگی کو بدلنے والا ثابت ہو تو ایک تو چیز ہم نے دیکھی کہ دلوں کی کثاوت کیسے پیدا ہوتی نبوی ماحول سے دینی ماحول سے دوری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سختی نہ آئے ہم کو چاہیے کہ ہم ان دینی مجالے سے جڑے رہے ہیں مجھ کو آگیا سمجھ کے ہم چلے نہ کریں بلکہ آتے رہیں دوسری چیز دوسرا سبق دلوں کی سختی کا کیا ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ و اشحد اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی عبادت اور اس عبادت میں نبوی طریقے کی تابے داری اس کا عہد ہم کرتے ہیں جب ہم کلمے کا اقرار کرتے ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عہد ہے ہمارا زاص کہنا تیری عبادت کرتے ہیں یعنی کرتے رہیں گے اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ صرف اس موقع کے لیے نہیں ہے کہ اپنے درد حیات کے کہ ہمارا طریقہ یہی اب یہ جو عہد اللہ سے کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اللہ کے سوا کسی اور سے سیاحت جب آپ اس عہد کو توڑتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے, فرمایا فَبِمَا لَعَنَّاهُمْ انہوں نے جب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم اے اللہ تیرے حکم کے مطابق جیئیں گے جب انہوں نے اس عہد کو توڑا ہم نے ان پر لانت ڈال دی ہم نے ان پر لانت ڈال دی اللہ کے رحمت سے ان کو دور کر دیا کی تفصیل میں کہتے ہیں ایک عجیب ہے میثاق توڑنے کا ذکر کیا تو ان کی طرف اشارہ کیا اور دلوں کی سختی کا بیان کیا تو اللہ کی طرف انتظار کیا میسا انہوں نے توڑی ان کے دلوں کو سخت اللہ نے کیا فالاول سبب سب اب امن ہوم وسط سبحان پہلی چیز ان کی طرف سے سبب تھا اور دوسری چیز اللہ کی طرف سے جزا تھی معلوم ہوا کہ دلوں کی سختی اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ہوتی ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جب آدمی توڑتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سزا دیتا ہے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ انسان کے دل کو سزا ملے کہ اس کا دل جو سارے ایمانی کیفیات کا مرکز ہے سارے احساسات سارے جذبات دل میں ہوتے ہیں اس کے دل کو یہ اللہ سخت کر دیتا ہے اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کچھ پوری صف میں سارے لوگ تراوی میں روتے رہتے ہیں لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں آتے کیوں رو رہے ہیں وہ مسجد میں دیکھتا ہے لوگ دعا میں رو رہے ہیں لیکن اس کو عرفات میں بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا کی کہ کیسے رو دینی مجالس میں اثرات سب کے قلب پر ہوتے رہتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ کیا ہے بات اتنی کچھ اثر اس میں تو ہے نہیں بات میں اثر ہو نہ ہو اثر اگر دل لینے والا ہو تو ایک بچے کی تقریر سے بھی آدمی رو دے گا اصل اثر دل میں ہوتا ہے دل اگر اثر لینے والا ہو تو ہر مقرر کی تقریر اثر کرتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اثر لینے کی صلاحیت ہے کیونکہ وہ بات سے بولنے والے سے نہیں اس بات سے اثر لیتا ہے جو اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے بہترین سے بہترین خطیب بھی ہو اس پر اثر نہیں ہوتا ہے تو کلام میں اثر ہوتا ہے لیکن اصل جو اثر لینے والی چیز ہے وہ دل میں دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اثر نہیں لیتا ہے تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے میتاب کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت برسائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا معلوم ما کی سختی اللہ کی طرف سے آنے والی ملنے والی سزا ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اللہ سے کیے ہوئے ایمان و عمل کے عہد کو توڑتا ہے معلوم یہ واقعہ ہر گناہ دل کو سخت کرنے والا ثابت ہوتا ہے اور لگاتار لگاتار آدمی گنا کرتا چلا جائے توبہ نہ کرے دل کی اصلاح نہ کرے دینی ماحول میں نہیں آئے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر کتنی بھی نصیحت کی جائے اس پر اثر نہیں ہوتا ہے دل بھی بھی اس پر کتنی نصیحت کی پھر اثر نہیں ہوتا اس ایک وقت کے بعد دل پورا کا پورا گندگی اور سختی اس پر لپٹ جاتی ہے کھلا بل اور اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے بل اغان اعلی قلوب جو کچھ کمائی دنیا میں انہوں نے کی برے اعمال انہوں نے کمائے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگتا ہے بحلما کے دلوں پر زنگ لگتا ہے برے اعمال کے نتیجے میں ہر گناہ کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے براہ راست ہر گناہ انسان کے دل کو داغدار کرتا ہے عجیب بات یہ کہ انسان کپڑوں کے داغ کو برداشت نہیں کرتا ہے لیکن دلوں پر دھبے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں اور اس کو فکر نہیں ہوتی ہے وہ لباس کے معاملے میں تو حساس ہوتا ہے لیکن دل کے معاملے میں بے فکر ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ دل پر دھبے لگتے لگتے لگتے وہ دل بالکل زنگالود ہو جاتا ہے اور پھر حق کی معرفت اس سے چھن جاتی ہے اور دنیا میں جس سے حق کی مار پر چھین جائے آ میں اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا اسی لیے اس کے بعد کیا ہے کلب بلکہ قیامت کے دن یہ اپنے رب کے دیدار سے حجاب میں کر دیے جائیں گے محجوب کر دیے جائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے اللہ کو معلوم کہ دنیا میں انسان دل کی سختی کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے پھر حق کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کو کبر تک چلا جاتا ہے اور پھر آ میں جو آدمی کبر کے ساتھ اٹھایا جائے ایسے آدمی کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا جو دنیا میں حق کو نہیں دیکھ پایا آ میں اللہ کی دیدار سے محروم ہو جائے گا لیکن حق سے اعراض اور حق سے محرومی کیوں ہوتی ہے دلوں کی سختی کی وجہ سے دل تک کیوں ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا خب امانق نہیں ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ سے وعدہ کرتے تھے توڑتے تھے اللہ سے عہد کرتے تھے توڑتے تھے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا کوئی معمولی چیز نہیں اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں تو دو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک انسان دینی ماحول سے دور ہوتا ہے دل سخت ہوتا ہے انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے دل سخت ہوتا ہے اپنی زندگی دل میں ان دو چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ نہ ہم اللہ کے دینی ماحول سے دین کی باتوں سے ہم دور ہوں دینی مجالب سے دور نہ ہوں اور دو ہم دین سے دور نہ ہوں اللہ کے حکموں سے اللہ کے فرامین سے ہم دور نہ ہوں ہماری زندگی میں دین ہونا چاہیے نئی تو دل کو سزا ملے گی دل سخت ہوگا اور پھر آخرت میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ جو کتاب ہے کتاب الرقاق رقاق کا معنی کیا ہے اللہ مطیب رحم رحما فرماتے ہیں الرقاق جمع رقیب رقاق جمع ہے رقیب کا وہ لبیفی ہی رقا رقیب اس کو کہتے ہیں جس میں رقط ہوتی ہے نرمی تم کو... کتاب القاق خطا... یا ان احادیث کو رقاع کیوں کہا گیا کہتے اس لیے کہ اس میں ہر حدیث ایسی ہے جس میں واضح ہے، تمبیح، واضح و نصیحت ہے اور اس میں تمبی جو دل کو نرم کرتی ہے و یحدث فی القلب اور دل میں نرمی پیدا کرتی ہے تو یہ احادیث وہ احادیث ہیں جو دل کو نرم کرتی ہیں مولا القاری اپنی کتاب مرقاط میں کہتے ہیں والظاہر ما قاله السیوطی من ان المراد بها الکلمات اللاتی ترق بها القلوب اذا سمعت رفقات سے مراد وہ باتیں ہیں کہ جب انسان کو سنتا ہے تو اس سے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے وہ ترغب عن دنیا بے سب اور اس کے اثر سے آدمی دنیا سے اس کا دل راغب دور ہو جاتا ہے یعنی اس سے بے نیاز ہوتا ہے یا دل دنیا سے دور ہو جاتا ہے اس کی رغبت کم ہوتی ہے وہ ترزفی اور دل میں زہد پیدا ہوتا ہے دنیا سے دل دور ہو جاتا ہے دنیا میں کم سے کم پر راضی ہونے کا مزاج اس میں آتا ہے دنیا کی حقارت دل میں پیدا ہوتی ہے هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لِأَنَّهَا تُحْدِثُ اور رحمت اور ان حدیثوں کو رقائق یا رقاق اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے دل میں رقت اور رحمت پیدا ہوتی ہے دل نرم ہونے کے لیے کچھ باتیں سننا ضروری ہے معلومات کہ کچھ کلام ایسا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے جب آدمی کچھ باتیں سنتا ہے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کے اور کون سی بات ہو سکتی ہے جو دل میں نرمی پیدا کرے تو اہل علم نے خاص کر کے امام البخاری نے کتاب القاق اس میں رکھا ہے ایک حصہ صحیح بخاری کا رکھا ایسی احادیث کا جس سے دل نرم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام الباری کو بھی اس بات کا احساس تھا جیسے کہ دوسرے اہل علم کو ہے اور تھا کہ یہ سارے احکام اپنی جگہ ہیں عقائد ہیں احکام ہیں لیکن اس کے ساتھ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو اگر یہ نہیں ہوگا تو دین کا سارا اپنی جگہ آدمی کچھ عمل نہیں کرے گا کیوں اسی کے دل میں قبولیت نہیں ہے دل سخت ہو چکا ہے لہذا انہوں نے ایک خاص حصہ صحیح بخاری کا کتاب و عقاق کے نام سے جمع کیا جس کی کچھ حدیثیں ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں دیکھیں گے یہ ساری حدیثیں نہیں ہیں جو کتاب وقاق میں حصے کے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم کو اس میں اختصار کرنا پڑا اور کچھ حدیثیں جو براہ راست رقت پیدا کرنے والی ہیں اور آسان بھی ہیں سمجھنے میں ایسی حدیث کو ہم نے جمع کیا تاکہ اس میں اس شرح کے دوران بہت زیادہ تعقید نہ ہو بہت زیادہ مشکل باتیں نہ اصل بات یہ رہے کہ جس سے دل نرم ہوتا ہے تو ایسی احادیث کا انتخاب میں وقت کی قلت کی وجہ سے کیا ورنہ ان میں سے جتنی بھی احادیث ہیں سب اپنی جگہ اہم ہیں سب سے پہلا باب اس میں ہے باب ان لائش امام الباری نے باب پہلا کتاب الرقاق میں قائم کیا ہے کہ اس بات کا بیان کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے کوئی زندگی نہیں سوائے آکرت واقعی زندگی اگر ہے تو آکرت کی زندگی ہے یعنی واقعی لذتوں والی کامیابی والی راحت والی اگر کوئی زندگی ہو سکتی ہے تو آکرت کی ہے دنیا کی زندگی تکلیفوں والی آزمائش والی پتنوں والی اور ایسی زندگی جس کے لیے بقا نہیں ہے ختم ہونے والی ہے. جس کی لذتوں میں بھی کدورت ہے جس کی خوشیوں میں بھی غم ساتھ ہوتا ہے ایسی زندگی جو غم سے تکلیف سے آزاد ہو جس میں آدمی لذتیں محسوس کرے تو کوئی تکلیف اس کو نہ ہو ایسی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ آخرت ہے تو کہتے ہیں لا الا عیش لائشر اس باب میں جو حدیث بیان کی ہے انب عباس اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مقبول الفی من الناس اناس والفراغ عبداللہ عبی عباس رضی اللہ کا رنما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان دو نعمتیں ہیں مقبول الفی من الناس ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مقبول ہیں مقبول اس کو کہتے ہیں جو تجارت میں دھوکا کھا جائے جس کی ڈیل فیل ہو جائے وہ گھٹیا لے کر آلہ دے دے اس کو دھوکا ہو جائے مقبول فیما کی من الناس اور میناس وہ دو نعمتیں کیا ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں افسے ہتو صحت مندی اور فراغت صحت اور فراغت فراغت فری ٹائم صحت ہیلتھ صحت اور فراغت ایسی دو نعمتیں ہیں جن میں لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو دھوکے میں ہے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے ان کے بدلے آلہ چیز نہیں لیتا بلکہ گٹیا لے لیتا ہے مغون کس کو کہتے ہیں کہ جو ایک چیز دے اور دوسری لے لیکن جو دیا وہ اچھی تھی جو لیا وہ گٹیا تھی تجارت میں دھوکا کھانا کیا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بیچیں جو بہت مہنگی تھی اور قیمت کم ملے آپ کو دھوکا یہی ہے نقصان یہ کوئی آدمی آ کے آپ کو یا کوئی آپ خریدنے جائیں اور وہ آدمی آپ کو ایک گٹیا چیز دے دے بہت مہنگی پیسہ زیادہ لے لیکن بعد میں پتا چلے کوئی آدمی بتائے کتنے ملی آپ نے یہ کتنے ملی کا یہ تو بہت سستی ملتی ہے اور یہ اعلیٰ کوالٹی وہ تو بہت تعریف کر رہا تھا ایسی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بہت گھٹیا چیز ہے اور میں نے جو قیمت دی وہ بہت زیادہ دی تو زیادہ پیسہ دے کر زیادہ دے کر آلہ دے کر گھٹیا لیا یہ مامون ہے تجارت میں دھوکا کھا گیا ہے تو ایسا آدمی کیا دنیا کے معاملے میں نہیں ہے زندگی کے معاملے میں نہیں ہے اپنی صحت اور اپنے وقت کا استعمال کس چیز میں کر رہا ہے اس کے ذریعے سے آلہ لے رہا ہے یا گٹیاں باقی لے رہا ہے یا پانی امام الباری نے شروعات کی اس سے کی ہے کہ تجھ کو جو چیز ملی ہے تیرے پاس زندگی ہے وقت ہے اور اس وقت میں تیرے پاس صلاحیت ہے آدمی کو کام کرنے کے لیے کیا چاہیے دو چیزیں چاہیے کوئی بھی ایکٹیویٹی کے لیے آدمی کو ٹائم چاہیے اور قوت چاہیے وقت اور قوت دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اب امام الباری ہاں بتا رہے ہیں کہ تو جو تیری صلاحیت ہے جسمانی صلاحیت صحت اور جو وقت ہے تیرے پاس کام کرنے کے لیے اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے آلہ یا گٹیا کس چیز میں تو لگا رہا ہے اور باپ قائم کیا زندگی تو بس آخرت کی ہے بعض ماں کے اصل وہاں کے کرنے کے لیے ملا ہے اپنے وقت کو ایسی چیز میں خرچ کر جو زیادہ بہتر زندگی دلائیں اس زندگی کے وقت کو اس زندگی کو ایسی چیز کے پانے میں استعمال کر جو اس سے بہتر زندگی اور اپنے جسم کی قوت کو ایسی چیز کے پانے میں استعمال کر جو اس سے زیادہ بہتر تجھ کو صلاحیت اور جسم اور قوت دے سکتی ہے آ اصل کرنے کی چیز کام کرنے کی چیز آ کے صحت بہت بڑی نعمت ہے بلکہ ماں سے زیادہ بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لابا قبل تقوی پرہیزگار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو حرام سے بچنے والا ہو ایسے آدمی کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی مالدار بننا برا نہیں ایسے آدمی کے لیے جو تقویٰ والا کمانے کے اعتبار سے سچ کے اعتبار سے پرہیزگار ہو تو مالدار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ صحت علی منتقا خیرہ من لیکن جو آدمی پرہیزگار ہو اس کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے جو آدمی پرہیزگار ہو اس کے لیے مالداری میں حرج نہیں لیکن صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے وہ قیب النفی منائ اور خوش مزاجی دل کا خوش ہونا یہ خود اپنی ذات میں ایک نعمت ہے بعض اوقات آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن دل خوش ہوتا ہے اور آدمی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اصل تو یہاں اصل باہر نہیں اصل اندر تو کہا کہ وہ قیب النفس منن آئین اس کا سیاق ہے جو الدب المفرت کی حدیث میں ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی اندر کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ النفس منن آئین کہ انسان کے دل کا خوش ہونا یہ خود اپنی ذات میں ایک نعمت ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحت ماں سے بہتر ہے اور صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے دنیا کا سب کچھ خرچ کر کے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جوانی واپس آئے بستر پر پڑا ہوا آدمی اس کے پاس مال ہوتا ہے زندگی گزاری مال کمانے میں خوب مال کمایا بڑا بینک بیلنس اس کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود وہ بستر پر پڑا ہوا ہے وہ سارا پیسہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتا ہے اس نے اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا لیکن وہ بزنس اس کو کھڑا نہیں کر سکتا ہے یہ اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے تو مال سے صحت نہیں ملتی ہے لیکن آدمی اس مال کے لیے اپنی صحت کے ایام کو خرچ کر دیتا ہے مال کے لیے نہیں کرتا مال کے لیے کرتا ہے مال دھوکا دیتا ہے آمال دھوکا نہیں دیں گے یہ قیامت کے دن کام آئیں گے یہ ملا یا مال امولہ مال کام نہیں آئے گا قیامت کے لیے. آدمی ساری زندگی اپنی صحت اپنی فراغت بزنس میں لگا دیتا ہے دنیا کی کمانے میں لگا دیتا ہے سب حاصل کرتا ہے لیکن یہ مال نہ اس کو بڑھاپے سے بچاتا ہے نہ بیماری سے بچاتا ہے اور نہ اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے نہ موت سے بچاتا ہے تو امام البار یہاں بتا رہے ہیں اصل زندگی جس کے لیے تم کو کام کرنا چاہیے وہ آخرت کی ہے اور اس آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے یہ جو وقت اور صحت ملی ہے یہ اس کے لیے ملی ہے لیکن تم اس کو دنیا ہی میں خرچ کر کے یہی کے لیے یہی کی نعمتیں جمع کرنے میں لگا دیتے ہو اور اس کو چھوڑ کے تم آخرت میں خالی ہاتھ جاتے ہو یہ بے وقوپی ہے ایسا آدمی دھوکے میں ہے دھوکے میں کون ہے جو ان نعمتوں کو اپنی صحت کو اپنی فراغت کو دنیا ہی کے لیے خرچ کر دے آخرت کی تیاری مقصود یہ نہیں کہ آدمی دنیا کا تاریخ ہو جائے وہ بزنس نہ کرے کمائے نہیں گھر نہ خریدے نہ کچھ کرے یہ مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ یہ دنیا اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کیونکہ اصل زندگی وہ یہ ختم ہونے والی ہے وہ باقی رہتے آدمی ختم ہونے والی کے لیے تیاری کرے محنت کرے کوشش کرے فکر کرے اور باقی رہنے والی کے لیے فکر نہ کرے کوشش نہ کرے اس سے زیادہ دھوکے میں کون ہے اس سے زیادہ برباد کون ہو سکتا ہے ابن الجوزی رحمت العار فرماتے ہیں انسان اچھی طرح بات کو جانتا کہ انسان بعض اوقات صحت مند ہوتا ہے ولا یقن متفرغن لباد لشتوال ہی آدمی صحت مند ہوتا ہے لیکن اپنے بزنس میں بزی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس عبادت کے لیے فارغ وقت نہیں ہوتا وقت یقون متفر من الشغالی ودا یقن اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فری ہوتا ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہوتی جب صحت ہوتی ہے فری نہیں ہوتا جب فری ہوتا ہے صحت نہیں ہوتی ریٹائرڈ ہو گیا بستر پر پڑا ہوا ہے اب فری ہے بالکل لیکن صحت نہیں ہے کرنے کی چاہت ہے موقع ختم ہو گیا جب موقع تھا دنیا میں لگا دیا اور فری نہیں تھا عبادات کے لیے اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اس وقت تیرے پاس صحت تھی تو فری نہیں تھا اب فری ہے لیکن کرنے کے لیے صحت نہیں ہے تو دونوں حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہیں اب بھی غلب عن الفضائل کہتے ہیں کہ اگر دونوں چیزیں کسی انسان کو مل جائیں صحت بھی مل جائے فارغ وقت بھی اس کے پاس ہو اور اس کے بعد اس پر سستی آ جائے فری ٹائم بھی ملے اور صحت مند بھی ہو لیکن ایسا آدمی ایسا آدمی سستی کی وجہ سے فوائد کے حصول سے محروم رہتا یعنی اعلیٰ زندگی پانے کے لیے کوشش کرنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے کو بہتر بنانے سے محروم رہ جائے کہتے فتح یہی غبن ہے یہی وہ دھوکہ ہے جس میں آدمی پڑا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا ویسٹ کر دیا کوئی آدمی بڑی ڈگری والا ہو اس کے پاس پیسہ بھی ہو اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں بزنس کی اور کچھ بھی نہیں کرتا اس کو ملنے والا کیا کہتا بھائی تمہارے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں اتنی بڑی ڈگری ہے اتنی سکلز آپ کے پاس ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں جاؤ گے آپ کو اچھے سے اچھی جاب ملے گی اچھے سے اچھا جاب ملے گا آپ کو آپ کو کما سکتے بیٹھ کے کما سکتے آپ کو بڑی پوسٹ ملے گی پھر بھی آپ نہیں کر رہے آپ ویسٹ کر رہے آپ آپ کا سب ضائع ہوگا دنیا کے بارے میں آپ بھی جانتا ہے آ کے بارے میں میرے پاس ٹائم ہے میرے پاس صحت ہے تیرے پاس معلومات بھی ہے پھر بھی تو نہیں کرتا آخرت کی نہیں کرتا ساری صلاحیتیں دنیا میں لگائے ہوئے دھوکے میں تو لاؤس میں تو میں اپنی ساری کو اپنی وقت کو اپنی قوت کو کو وقت قوت بہتے جب کہ دنیا فائدہ کامیابی نفع حاصل کرنے کا بازار دنیا میں موقع ہے جیسے بازار میں آدمی جاتا ہے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے خرید سکتا ہے دنیا وہ بازار ہے جس میں آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے یہاں کوشش کر کے آخرت کا نفع حاصل کر سکتا ہے والعمر عمر اکثر اور عمر کم ہے وہ اکثر اور بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں بہت زیادہ ہیں کب کیا مصیبت آ جائے کب کیا تکلیف آ جائے نہیں جانتا آدمی آج اگر تیرے پاس وقت ہے آج اگر تیرے پاس ایئرت ہے جو بھی کر سکتا ہے آج کر کل پہ ٹالتا مت رہے انسان ایسا نہیں بولتا نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا نہیں بولتا ہے وہ کیا کہتا ہے کریں گے شام باہر آگے دیکھیں گے انسان ٹالتا ہے اور ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بیماریاں آ جاتی ہیں یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ کاش میں نے جوانی میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ بیٹی کی شادی ہے اور پلا کام ہے پلا چیز ہے ریٹائرڈ ہوں گے اس کے بعد حج کریں گے مزار ہوتے ہیں سارا بزنس سیٹ کریں گے بچوں کو سیٹ کریں گے اس کے بعد حج کو جائیں گے حج ایسی عمر میں کرتے ہیں جب کہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کاش کے جوانی میں کیا ہوتا تب احساس ہوتا ہے کہ کاش پہ ہم نے تب کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں آدمی عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے نہ رکو سہی نہ سجا سہی نہ قرض صحیح نہ کچھ صحیح, صحیح, کچ صحیح ایسے وقت میں آدمی عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے جبکہ جسم ساتھ نہیں دیتا ہے تو کرنے کے وقت میں کر اپنی صحت کو اپنے اس وقت کو برباد مت کر موقع ضائع مت کر تو یہاں پر کشف المشکل میں اسہین کے حدیثوں پر ان کی کتاب عبل جوہدی رحمت اللہ علیہ کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو کر بھی پھر آدمی سست پڑ جائیں دھوکے میں ہٹے اور بہت سے لوگوں کا حال یہی کہ وہ دھوکے میں پڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن, آدم من عند عن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دیں پانچ چیزیں اسے پوچھ نہ لی جائیں ان فیما اپنا عمر کس کام میں فنا کی و شبا بھی فیما ابلا جوانی کی قوتوں کو کس کام میں کھپایا انپکھا ہو مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا وہ فیما علم اور جو کچھ جانتا تھا اس پہ عمل کیا عمر جوانی وقت قوت جوانی قوت والا وقت ہے تو عمر کس کام میں یعنی ٹائم فراغت کس کام میں خرچ کیا وقت کو کیسے گزارا اور دو جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں لگایا یہ دو چیزیں ہیں جو پہلا سوال ہے پہلے دو سوال وقت اور صحت وقت اور قوت کس کام میں لگائی پھر اس کے بعد دوسری قوت مان کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اس کے بعد تیسری چیز علم اس کے مطابق کتنا چاہیے تو وقت یعنی پراغق قوت جسمانی قوت مال والی قوت اور علم کے قوت یہ ساری چیزیں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے ان کا کیسے استعمال کیا ان کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا امام ادینی نے اس کو رواج کیا ہے تو قیامت کے دن وقت اور صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا زندگی کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا آدمی دیکھ لے کہ اپنی قوتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے انسان کی ناکامی کو جب ذکر کیا تو قسم وقت کی آئی اللہ نے فرمایا وہ لاسل قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے قسم وقت کی اللہ سے مراد کیا ہے انسان گھاٹے دے. قسم کھائی وقت کی اور بیان کیا انسان کے خسارے کو معلوم ہوا کہ انسان کے خسارے کا مدار وقت کے استعمال پر ہے غلط استعمال کیا خسارے میں جائے گا اور تاریخ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان جس نے انبیاء کی بات مانی کامیاب ہوا جس نے موج مستی میں اپنے اوقات کو گزارا اپنی زندگی کو برباد کیا ہلاک ہوا بلاسرس قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے لیکن خسارے سے محفوظ کون ہے جنہوں نے اپنے اس وقت کو اپنی اس زندگی کو صحیح چیز میں استعمال کیا تین چیزیں جس نے کیل لدین آمن عامرسو لحاظ و تواس و بلحق بسارے سے محفوظ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرتے رہے جنہوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی اور پھر اس کے بعد جس عقیدے کو اپنایا تھا جن اعمال کے مطابق جمے رہے اس کی دوسروں کو بھی تلقین کی اسی حق کی دوسروں کو تلقین کی اور اس حق پر جمنے کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں علم و عمل کے اعتبار یا ایمان و عمل کے اعتبار دیا. تو صرف اپنی فکر نہیں بلکہ اپنے سوا دوسروں کی بھی فکر صرف اپنی زندگی میں ایمان و عمل نہیں بلکہ دوسروں کے بھی حق کی اور صبر کی تلقین کرنا حق کیا ہے وہ حق جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو قبول کرنا اور پھر اپنی زندگی میں اس حق پر جمے رہنا عملی اعتبار صبر اس کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے تو جو لوگ اس کا اہتمام کریں وہ کامیاب ہے معلوم ہوا کہ مغبون فیہما من الناس ان دو نعمتوں کے سلسلے میں وقت اور صحت کے اعتبار سے کون خسارے میں ہے اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں تو کامیاب کون ہے ہم خسارے میں نہ ہو تو کیا کریں تو اللہ نے صورت العصر میں اس کو بیان کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا اپنے ایمان کو صحیح اور قوی بنانا پڑے گا اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنانا پڑے گا اعمال کو صالح بنانا پڑے گا اچھی زندگی جینا پڑے گا اچھی زندگی جینا سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن اچھی زندگی جینا اس اعتبار سے نہیں کہ آدمی کے پاس ساری آسائش کی آرائش کی چیزیں اچھی زندگی وہ ہے جس میں اچھے امال اور اچھے اعمال ہی انسان کو سکون دیتے ہیں اچھا جینا کامیابی ہے دنیا میں ہے اور اس کے نتیجے میں کامیابی ملتی آخرت تو خود بھی اچھا جی اور پھر اس کے بعد سماج میں دوسروں کو بھی حق کے مطابق چلنے اور حق پر جمنے حق کو قبول کرنے اور حق پر جمنے کی ترکیب کرنے حق کے اعتبار سے دو چیزیں ایک یہ کہ انسان کا قلب اس کو قبول کرے دوسرا یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اس حق پر جما رہے آزمائشیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی جمع رہے اس کے اوپر ڈٹا رہے اس کے اوپر سیدھے راستے پر چلتا رہے حق کی قبولیت کا ثبوت عملی صورت میں دے تو دوسروں کو بھی ترقی کریں تو جو تین کام کرے گا ایمان عمل صالح اور حق کی ترکیم صبر کی ترقی اگر یہ کام کرے گا ایسا آدمی خسارے سے محفوظ ہے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کو اگر نہیں کر رہے ہیں تو خسارے میں جس درجے کا آدمی عمل نہیں کر رہا ہے اس درجے کا خساب ہے اگر ایمان سے محروم ہے ہمیشہ کے لیے خساب ہے اعمال میں کوتاحی ہے اس درجے کا خسارہ ہے لیکن خسارے میں انسان ہے تو جس درجے کی کوتاہی ہوگی اس درجے کا خسارہ ہوگا تو یہاں پر امام البخاری نے پہلا باب قائم کیا کہ بابن لا عیشہ عیشہ کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے دوسری حدیث اس میں لائن جو اس باب سے ہی متعلق ہے کہتے ہیں کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و یم الربینہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ خندق کے موقع پر اور آپ مٹی زمین سے کھود رہے تھے اور ہم مٹی کو منتقل کر رہے تھے ایک جگہ سے خندق کھوتے ہیں تو آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک اور مٹی زمین سے نکال کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ منتقل کر رہے تھے وہ امروبینہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہمارے پاس سے بھی گزرتے تھے جو محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور جو کدوائی کر رہے ہیں کدک کھودنے میں لگے ہوئے ہیں آپ سب کے پاس سے گزرتے بھی تھے اور اس وقت میں آپ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے تو اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مفرت فرم امام بخاری نے اس حبیز کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے پہلے باپ میں اور یہی باپ قائم کیا ہے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے کیونکہ یہ انعام والی نہیں ہے یہ امتحان والی ہے اور یہ باقی رہنے والی نہیں ہے ختم ہونے والی ہے اور یہ ایسی زندگی ہے جس میں خوشیوں کے ساتھ غم راحت کے ساتھ تکلیف کامیابی کے ساتھ ناکامی اور کتنے سار یہاں پر ہیں تو پوری طرح سے اس کو انجوائے کرنا پاسبل ہی نہیں ہے واقعی انجوائے کرنا ہے تو آخرت کی زندگی ہے بلکہ یہ جو زندگی ہے وہ اس کے پانے کا سبب ہے یہ اپنی ذات میں کوئی انعام نہیں یہ ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کو آخرت کی زندگی کو پانے کا تو کہا کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے تو اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مقفرت کرنا یہاں اشارہ دیا اس بات کا اصل زندگی آخرت کی ہے اصل مسئلہ مغفرت کا ہے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے کیونکہ دنیا میں اگر آیا ہے کوتا ہی ہوگی اگر اس نے نیک اعمال کر کے نیکیاں جمع کر لی اور توبہ کے ذریعے سے اپنی مغفرت کرا لی نیک امال کے ذریعے سے مغفرت کرا لی ایسا آدمی کامیاب ہے ایسا آدمی کامیاب ہے تو مغفرت ہونا یہ اصل کامیابی ہے دنیا میں انسان کے مغفرت ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا پردہ اس پر ڈال دے اور اسے جنت میں مقام نصیب کریں اس کو جرنم سے بچا لیں یاد ہی کاملہ ہوئے دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے یہ ختم ہونے والی ہے ابن منیر کہتے ہیں وجہ دخول الحدیثی الاولی پی الترجمتی ان الناس غبن کثیر منہم فی حاتین نعمتی یہ جو دو حدیثیں امام البخاری نے ذکر کی ہے پہلی حدیث سے اعتبار سے ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا ایک بڑی تعداد کا حال یہ ہے کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں صحت اور پراوس ایتار اور مدھم الدنیا دنیا عیش آخرات کہ وہ آخرت کی نعمتوں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ان دو نعمتوں کو دنیا کی زندگی پر خرچ کر رہے ہیں فارغ وقت دنیا کے لیے استعمال کریں یہاں انجوائے کرو دنیا کے کمانے میں لگا رہے ہیں اس کو حاصل کرو تو امام البخاری پہلی حدیث کے ذریعے بتا رہے کہ انسان خسارے میں کیوں ہے دھوکے میں کیا ہے یہ دو نعمتیں ملی ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں فسارے میں ہیں اور اگلی حدیث سے بتا رہے ہیں کہ اس کو خرچ یہاں کرنا چاہیے تھا آخرت کے لیے لیکن وہ دنیا کے لیے کرتا ہے یہ دو نعمتیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں ملی تھی یہ دو نعمتیں آخرت کی کامیابی کے لیے ملی لیکن انسان آخرت کو پسے پش ڈال کر اس کو بھلا کے دنیا ہی کی اس کو حساب کر رہا ہے کہتے ہیں اَنَّ الْعَيشَ شَغَفُ بِهِ اس حدیث کے ذریعے سے امام البخاری نے بتایا کہ جس زندگی کے لیے جس زندگی میں یہ مشغول ہیں جس کا ان کے اوپر اثر ہے کہ اسی کو حاصل کرنا چاہیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی احتیاط نہیں ہے دنیا نم الشو اللہ شانی اصل زندگی وہ ہے جس کو چھوڑ کے دنیا میں مجبور ہو چکے ہیں اصل زندگی آکرت کی ہے اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے اور دنیا کے پانے میں اپنی صحت اور فراغت کو جو قرض کر رہے ہیں یہ دھوکا ہے یہ نقصان ہے یہ لاس ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا جس کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا وہ تو آکرت کی لیکن خرچ کر رہے ہیں دنیا کے لیے تو دھوکے میں ہے تو یہ دو حدیثیں جمع کر کے امام البخاری نے بتایا کہ اصل آکرت ہے اور یہ جو نعمت ہے صحت اور فراغت کی آکرت کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی لیکن آدمی آکرت کو بھلا کے دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے اگر کوئی آدمی آکرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے کوشش کرے منع نہیں ہے خراب نہیں غلط نہیں لیکن نقصان میں وہ آدمی ہے جو آکرت کی بجائے دنیا ہی کے لیے اپنی صحت کو اپنی فراغت کو اپنے وقت کو استعمال کرے تو یہ پہلا باب ہے جو بہت اہم ہے جس میں امام البخاری نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے کہ انسان کو کتاب و سے مقصود کیا ہے کہ آدمی آخرت کی فکر کرنے والا بنے اور دنیا اس کے دل کو سخت کرتی ہے دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اس میں مشغول کرتی ہے اس میں مجبور ہو کے آدمی آخرت کے احکام کو توڑتا ہے دین کے احکام کو توڑتا ہے آخرت سے دور ہوتا ہے دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور آدمی گناہ بن کے مرتا ہے دوسرا باپ کیا ہے باب مسانی دنیا پھر آخر آکرت میں دنیا کی مثال کیا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے اگر مثال کے ذریعے بیان کیا جائے تو آخرت اور دنیا کا کیسا معاملہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نساء میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے دنیا کی متا بہت تھوڑی ہے ول آخرت و قیرفا آخرت زیادہ بہتر ہے اس انسان کے لیے جو متقی پر حضاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی امام البخاری جو باب قائم کر رہے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دونوں کا موازنہ کرے آخرت اور دنیا دونوں کو سامنے رکھے دنیا کچھ نہیں آ کرت اصل دنیا پانی آکرت باقی دنیا گھٹیا آکرت بہتر دنیا آزمائش آکرت انعام اس کو ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے اور قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہے کل متا اور اے نبی آپ کہیے دنیا کی متا دنیا کی جو بھی پونجی ہے جو بھی یہاں کی چیزیں ہیں تھوڑی ہیں کس کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا ہے یہی تو یہی وجہ ہے جس میں چھیننے جھپٹنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں چاہے کرسی ہو چاہے مال ہو چاہے دنیا کی عزت ہو یہ تھوڑا ہے اس لیے یہاں کمپٹیشن ہے اسی لیے لوگ اس میں چھیننے میں لگے ہوئے ایک دوسرے سے کیونکہ ایک چیز سب کو نہیں مل سکتی لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے آخرت میں بہت زیادہ ہے وہاں کوئی محروم نہیں رہے گا کل متا اور دنیا خیر الما لیکن آخرت زیادہ بہتر ہے لیکن کس کے لیے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار <تصفيق> معلوما کہ آخرت کی کامیابی کے لیے شرط ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدن یا پھر آخرت اللہ جادم فلیم دربیم امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آپ نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی کچھ بول دیں وہ بات پتھر کی لکیر ہے حق ہے لیکن آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں دریا میں انگلی ڈبوئے اور اشارہ نہیں اس انگلی کا کیا سب شہادت کی انگلی جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں تو یہ جو سب ہے آپ نے اس کو کہا کہ اس کو پانی میں ڈبو کے نکالیں پرینگ اور بیمہ تر جائے اب دیکھیں اس کی انگلی کو کتنا پانی لگ کے آیا سمندر کتنا ہے اور انگلی کو ڈبونے کے بعد جو پانی اس کی انگلی میں آیا اس کے ساتھ آیا وہ کتنا ہے انگلی تر ہو گئی کچھ تو پانی آیا کتنا اس کی مقدار کتنی ہے اس کی حیثیت کتنی ہے اس میں کفایت کتنی ہے کتنا خوش ہوگا اس سے اور وہ سمندر کتنا ہے اور یہ بھی علماء نے کہا یہ تقریب الادح کے لیے کہا گیا ورنہ جو پانی ہے اس کو باقی کے ساتھ کمپیر ہی نہیں کر سکتے آپ جو گھٹیا ہے اس کو آلہ کے ساتھ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں یہ تو بس سمندر میں کا ایک حصہ ہے لیکن آخرت اور دنیا جنت اور دنیا کی نعمتیں ان کا موازنہ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نو ہی الگ ہے وہ اعلی ترین ہے باقی وہ انعام ہے یہ گھٹیاں ہیں یہ مومن کافر سب کو دیتا ہے ان میں کوئی جوڑ ہی نہیں لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے بتایا دیکھو یہ ایسے انگلی ڈبو کے نکال دی آ کی نعمتیں آ کی لذتیں وہاں کا انعام دنیا کی لذتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک سمندر ہو اور پھر آدمی صرف انگلی ڈبو کے نکالے تو کتنا پانی تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے ذریعے سے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلطو سیرون الحاط میں اللہ نے فرمایا اور بہت جامع آیا ہے اس میں انسان کی حال کا ذکر ہے اور اس حال کی اصلاح کے لیے فکر ہے بلطو سیرون الحات دنیا بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آ کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہو پرائرٹائز کرتے ہو پریفرنس دیتے ہو زیادہ اہمیت دیتے ہو اس کیونکہ تمہاری ساری دوڑ اسی طرح اسی طرف موٹی مثال آپ بچوں کا ایجوکیشن دیکھیے بچے کتنا پڑھنا چاہیے بہت پڑھنا چاہیے سا پندرہ سال بیس سال اور دینی تعلیم کچھ بھی نہیں بلکہ اس تعلیم کی وجہ سے اس تعلیم میں خلل آئے چلے گا لیکن مکتب کی وجہ سے قرآن کا علم حدیث کا علم اس کی وجہ سے پڑھائی میں خلل آئے نہیں چلے گا برداشت نہیں کیا جائے گا یہ اس بات کی علامت ہے چاہے آدمی زبان کتنی باتیں کر لے اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نزدیک دنیا کی اہمیت آخر کے مقابلے میں زیادہ ہے بلطخرون حیات الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو ترجیح دیتے ہو خیر وہ ابکا لیکن آخرت زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والی یہاں دو باتیں بتائیں ایک خیریت اور دوسرے بقا دنیا فانی ہے ختم ہوگی گئی آخرت باقی رہے گی اور دنیا گھٹیا ہے آخرت آدھا ہے تو دو باتیں آخرت کی ایسی ہیں کہ انسان کو ترجیح دینے کے لیے کافی ہیں اس کی سوچ کو صحیح کرنے کے لیے کافی ہیں یہ کتنا بھی ہو ختم ہونے والا ہے اور اگر زیادہ بھی ہو تو گھٹیا ہے یہ تم کو صرف سمجھنے کے لیے دیا گیا کہ نعمت بولتے کس کو ہیں اگر سامنے نعمتیں ہوتی نہیں تو آدمی نعمت سمجھ نہیں پاتا یہ تم کو بس سمجھنے کے لیے لیکن اس سے اعلیٰ آخرت میں اس سے زیادہ آخرت میں یہ ختم ہو جائے گا اور ختم نہ بھی ہو آدمی ختم ہو جاتا جس کے پاس بہت ہے وہ آدمی چلا جاتا دنیا سے تب اپنے بات وارثوں کے لیے چھوڑ کر تو یا تو یہ چیز آپ کو چھوڑ دے گی اپنی قلت کی وجہ سے یا تو آپ اس کو چھوڑ دو گے اپنی موت کی وجہ سے چھوٹنا تو ہے یہ قلیل ہے اور دنیا سے آدمی کو جانا تو اس سے انقتا اس سے دوری ہونا ہی ہونا ہے اس سے نہیں ہوگی وہ اتنی زیادہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ زندگی اتنی لا لامحدود ایسی زندگی ہے خوفیہ فالدون کہ کبھی اس سے مفارقت نہیں ہوگی کبھی ان نعمتوں سے دور نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ خود دور ہونا نہیں چاہیں گے لا یب ہو نانا وادہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان نعمتوں سے نکلنا نہیں چاہیں گے کہیں اور جائیں گے شفٹ ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی لا یب ہو نانا وادہ یہ کبھی جنتی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے ہم کو کہیں اور شفٹ کیا جائے وہ ہمیشہ وہاں رہنا چاہیں کبھی بور نہیں ہو گئے آدمی اچھے سے گرمی بھی ہوتا ہے بہت بور ہو گئے تھوڑا پکنک پہ جا کے آتے ہیں کہیں گھوم کے آتے ہیں سویٹزرلینڈ آدمی اچھے سے اچھے گھر میں بھی ہو محل میں ہو مالداروں کو آپ دیکھیے یہاں <coughs> وہاں گھومتے رہتے ہیں لیکن جنتی کبھی اس مقام کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں کیونکہ وہاں اتنا اچھا لگے گا کہیں اور جا کے کریں گے سب سے اچھا تو یہاں زیادہ بہتر ہے تو اللہ نے فرمایا بل تو کھیا تھا دنیا بل خیر ہوں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آ زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اِنَّا جعلنا مَا الْأَرْضِ ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنا رکھا ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے کیوں لینا بلو اکثر معاملہ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر کون ہے یہ آزمائش کے لیے ہے اور اس لیے ہے ان زینت کی نعمت کی چیزوں میں رہ کر عمل کو کون ترجیح دیتا ہے نیک امال کو کون اپناتا ہے یا ان لذتوں میں پڑھ کے نیک امال کو برباد کرتا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں عمل میں کون بہتر ہے وہ انجا سنگا اور یہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے بڑی بڑی عمارتیں باغات اور یہاں کے بڑے بڑے مال اور جو دنیا کی ساری زیب و زینت اس سب کو ہم کیا کر دیں گے قیامت کا دن جب آئے گا وہ ان نہ ہوگا ایک چٹیل میدان بنا دیں گے اسوارا. نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی عمارتیں ہوں گی نہ پیڑ ہوں گے نہ پودے نہ کچھ نہ کچھ سارا کا سارا بالکل ایک میدان صاف میدان بنا دیا جائے گا سب ختم یہ ختم ہونے والا ہے انسان ختم ہونے والے کے لیے کوشش کرے اور باقی رہنے والے کے لیے نہیں گٹیا کے لیے اپنی اعلیٰ زندگی لگا دے جو سب سے بڑی پونجی اس کے پاس ہے پوری زندگی اس کے کی ریسرچ کر دے ایسی چیز کے لیے جس کو چھوڑ کے جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری نہ کرے اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے چاہے وہ دنیا کا بہترین بزنس مین ہو لیکن آکرت کے بزنس میں یہ فیل ہے زندگی کے بزنس میں یہ فیل ہے پیسوں میں پاس ہے لیکن زندگی کے معاملے میں بڑے سیناریو میں دیکھا جائے تو یہ فیلئر ہے کیونکہ زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے زندگی اصل تو آخرت کی ہے تھی نے چھوٹی زندگی کے لیے کیا بڑی زندگی کے لیے کیا کیا تم نے بڑی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھی نے چھوٹی زندگی کے لیے بہت کچھ کیا لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے نے کچھ نہیں کیا نے اپنی زندگی برباد کر دی اپنی کوششوں کو برباد کر دیا تو یہاں پر امام الباری نے یہ بات کائم کی کیا اخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے اور ایت بھی اس میں رکھی ہے کہتے ہیں وقولیہ لعب و له و زینه بينكم وتتفاخرون في الاموال والاولاد كما قال غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه متصرا ثم يكون حطاما فرآل اور اس بات کا بیان کہ دنیا کی زندگی تماشا ہے لعب بینکم اور بس زینت ہے دیکھنے کے لیے بس لبھانے والی چیز ہے وہ تفاق آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیز ہے میرے پاس اتنی گاٹیاں ہیں میرے پاس اتنے بنگلے میرے اتنا بینک بیلنس ہے ان کو پا کر آدمی ایک دوسرے پر فخر جاتا ہے اور اپنے دل کو تسکیم دیتا ہے وہ تکا کو اولاد اور مال اولاد میں کثرت کی چاہت بس یہی دنیا کی زندگی ہے کم تری گئی فن آج بلک اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ بارش برسی فصل نکلی بل کار جس سے کسان نے دیکھا جب اس بارش سے جو فصل نکلی اس فصل نے کاجو میں ڈال دیا بہت زبردست سم میں یہ جو پتہ پھر وہ فصل دہلاتی ہوئی اٹھی لیکن اس کے بعد کیا ہو گئی زرب پڑ گئی زرد پڑ گئی سم يكون حطاما اس کے بعد بالکل کیا ہو گئی بالکل یعنی سوکھ کر ختم ہو گئی وہ فل آکرت آداب شدید اور آکرت میں شدید عذاب ہے وہ مغفرت من اللہ اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے وہ رضوان اور اللہ کی طرف سے ربا ہے وہ مل حیات النیا اللہ اور دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے حیثیت کو آخر کے مقابلے میں بیان کیا ہے دنیا میں کیا ہے کھیل تماشا ہے بس ایک قسم کا ایک ڈرامہ ہے جسے بعد لوگوں نے کہا نا کہ ہمارا سوشل انٹریکشن کیا ہوتا ہے ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو اسٹیج اس پر ہوتا ہے ہم دوسروں کے لیے مزین ہو کر پیش کرتے ہیں اپنے آپ ہم ہوتے کچھ ہیں بن کے کچھ آتے ہیں ایک ڈرامہ ہی ہے ہم اپنے آپ کو ویسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسا لوگ چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہم ویسے بن کے پیش ہوتے ہیں نکھر کے آتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ بس ایک ڈرامہ ہے حقیقت ہمارے اندر کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہم بن کے کچھ اور آتے ہیں بس یہی زندگی پر چلتا رہتا ہے ہم اچھے دکھائی دینے کی کوشش میں اچھے بننے سے رہ جاتے ہیں ہماری ساری کوشش کیا ہوتی ہے اچھے دکھنا چاہیے ہونا چاہیے کیا اچھے بننا چاہیے ہم اچھے دکھائی دینے کی اتنی محنت کر لیتے ہیں کہ اچھے بننے کی کوشش سے محروم ہو جاتے ہیں اچھے بن نہیں پاتے ہیں اور دنیا سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو مجرد پیش ہوتے ہیں اب کوئی ڈرامہ نہیں اب کوئی میک اپ نہیں یہ سارا میک اپ ہے دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے جو ہم مزین ہو کے پیش ہوتے ہیں بعض طلب کا بھی اس طرح سے کہا کہ تم مجھ سے ملے میں تم سے ملا تم میرے لیے مزین ہوئے میں تم سے تمہارے مزئین ہوا بس اور دونوں رونے لگے ہیں غالبا الفیانہ طوری اور دوسرے کوئی تابی تو بس ہم یہی کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی کیا ہے یہ لہو لعب ہے کھیل تماشے کی طرح ہے اور زینت ہے تفاقت ہے میرے پاس یہ ہے میں نے یہ کیا میرے اچیومنٹ جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہم نے پایا ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں بڑا بننا چاہتے ہیں بڑے بننے کی چاہت کہ دوسروں پر مجھ کو فوقیت ملے بس وہ تقا اور انفیل اموالی اولاد اور زیادہ ہو ہمارے پاس ہم اونچے ہوں زیادہ ہو ہمارے پاس اولاد زیادہ ہو خاص کر کے عرب کے ماحول میں بیٹوں کا ہونا ایک پاور ہوتا تھا آج بھی ایسے ہی ہے زیادہ بیٹے تو قبیلے کے اعتبار سے قبیلہ طاقتور ہوگا فیملی طاقتور ہوگی سماج میں دب دبا ہوگا ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر پائے گا ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اولاد ہونا چاہیے بڑا خاندان طاقتور خاندان قوت پولیٹیکل پاور مین پاور مال زیادہ ہو تھکا ہو فی الماری والا اولاد پیسہ ہونا چاہیے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں صرف چیزیں نہیں انسان کو بھی خرید سکتے ہیں رشوت کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے پیسہ طاقت مانا جاتا ہے دنیا کی زندگی بس یہی پیسہ حاصل کرو مین پاور حاصل کرو یہاں فخر کرو لوگوں پر اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرو زینت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہو اچھے دیکھو بس یہی ہی ہی ہاں اس کی مثال کیسی ہے بارش برسی کھیتی ہوگی کتنا خوبصورت منظر ہے ہمیشہ ایسا رہتا نہیں اس درخیزی کے بعد اس ہرے بھرے پن کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ ساری ہریالی ساری فصل کیسے ہونا شروع ہوتی ہے زرد پڑ جاتی ہے اس کا ایک زبان ہے اس کا ایک عروج ہے اس کا ہرا بھرا پن ہے اس کی زینت کا دور ہے اس کے بعد وہ زینت دھیرے دھیرے دھندلی ہو جاتی ہے زرد پڑ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ جو فصل ہوتی ہے زرد پڑنے کے بعد بالکل بھوسا بن جاتی ہے مٹی میں مل جاتی ہے ہوئے پھرتی جیسے آگے بھی آئے گا انسان کی زندگی بھی ایسی ہے بچہ تھا جوان ہوا قوت صحت خوبصورتی نال دولت کریئر لیکن یہ ہمیشہ باقی رہتا نہیں ایک وقت آتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے بڑھاپا آتا ہے پھر بڑھاپا بڑھتا چلا جاتا وہی نوجوان جو کبھی قوت والا تھا اور شان و شوکت والا تھا اور سماج میں اس کی بڑی جگہ تھی اب اس طرح پڑا ہوا ہے بڑھاپے میں کھیتی اب کیا ہو گئی مرجا گئی ختم ہو گیا جوانی ختم بڑھاپا اور پھر بڑھاپے کے بعد موس ختم اس کی کہانی ختم اور کون یاد رکھتا ہے دنیا کا نظام اس کے لیے رکتا ہے نہیں اس کے لیے کچھ رکتا نہیں ہے دنیا بڑے بڑے بادشاہ آ کے گئے یہاں پہ سائنسداں مزدار سیاست دان آئے گئے ان کے لیے دنیا رکتی نہیں اور وہ نسلیں منسی ہو جاتے ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل چلی جاتی بھول جاتے اولاد کو بھول جاتی دادا اور پردادا کو چھوڑ دیجیے بعض اوقات ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اپنی زندگی میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا کون یاد رکھے گا سارا ڈرامہ کس کام کا جو زندگی میں آج نہیں کیا اور اسی کے لیے پوری زندگی لگا دی آخر کی تیاری نہیں کی یہاں مالدار دکھنا چاہیے یہاں پر آسائش ہونا چاہیے یہاں پر آرائش ہونا چاہیے اچھا گھر ہونا چاہیے اچھی گاڑی ہونا چاہیے لوگوں کے بیچ میں عزت ہونا چاہیے شہرت ہونا چاہیے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو تو لوگ سلام کریں اسے حصہ ہونا چاہیے یہاں شان و شوقت ہونی چاہیے کیا لیکن مر گیا نا خبر میں گیا کہ نہیں گیا گیا ختم اس کا قصہ ختم ہو گیا اس کے بعد کیا صرف تو نے اپنی پوری زندگی لگا دی صرف اس عزت کے لیے جو جھوٹی عزت ہے جھوٹی زینت ہے اس کے لیے پوری زندگی اپنی خرچ کر دی وہ گھر چھوڑ دیا اس گاڑی میں اب تیرا جنازہ بھی نہیں گیا گھڑی نکال لی گئی زیورات نکال دیے گئے تیرا اچھے سے اچھا لباس تھا ہزاروں کا وہ بھی نکال لیا گیا جوتے نکال لیے گئے غسل دے کے تج کو کفن میں لپیٹ کر مٹی میں ڈال دیا گیا یہ تیرا گھر ہے یہ تیرا لباس ہے تیری ڈگری تیرا بینک بیلنس تیرا پاسپورٹ کچھ بھی نہیں اب مٹی ڈال جا اوپر کس کا تمام ہاتھ جاڑ لیے تھوڑا رکے چلو بھائی مجھ کو آفس جانا ہے مجھ کو اسکول جانا ہے مجھ کو گھر میں مہمان آنے والے ہیں سب اپنی اپنی زندگی میں لگ گئے ختم تیرہ پتا تمام اب کیا اب تو ہے اور تیرے امان اب تھی زندگی کس کام کے لیے لگایا تھا پوری زندگی جس کام کے لیے خرچ کی تھی وہ زندگی اب سامنے ہے اگر تیاری کی تھی تو اب اچھا دور آنے والا ہے تیاری سارا ڈرامہ ختم اصل زندگی اب شروع ہوئی اصل زندگی اب شروع ہوئی تو کہا وہ مل حیات کی زندگی ایک دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے شیخی رحم اللہ فرماتے ہیں شہم نی کے استاد کہتے ہیں لعب و لہو یہ دو لفظ کیا لعب اور دونوں میں کیا فرق ہے کہتے ہیں تلعب اب الابدان لعب کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور لہو کا تعلق قلب سے ہوتا ہے ایسا جس میں جسم ہو وہ لاہو ہے یہ بات ان سے پہلے کئی مرحمۃ اللہ نے بھی کہی ہے کہتے بک نے دنیا کی حقیقت بیان کی تو کہا بے مجاء الہو مشاہد بصیرت رکھنے والوں کے لیے اللہ نے اس کی حقیقت سامنے رکھی ہے کہ دنیا لعب اور لہو ہے لعب اور لہو ہے تل و بےحل نبوس و تل دل اس سے موج لذت لیتے ہیں اور جسم بھی اس میں مبتلا ہو کر کھیل کود میں لگے رہتے ہیں لائب لہ لم اور لعب اور لہ وہ چیز ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے کھیل کود موج مستی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے بس آدمی اس میں مجبور رہتا ہے مزے کے لیے جسمانی اعتبار سے ہو جیسے بہت سارے کھیل کود ہیں یا اسی طرح سے دل ہے جیسے قلبی انٹرٹینمنٹ ہے امیجنیشن ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو آدمی اس میں مصروف رہتا ہے تو دل اور جسم کے اعتبار سے کھیل تماشا ہے دنیا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ وہ آکر کی تیاری کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غریب لب ہوں مت اے نبی ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی کماس کما فخلا کبھی نبا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا بارش برسائی تو اکتلف ابھی نباتل اب تو اسے زمین سے فصل نکلی پیڑ پودے اور فصلیں نکلی اور گنا ہو گیا ایک دم مل کے زمین پانی مل کے پھر اس سے فصل نکلی بیج سے شاس بہا ہشی من لیکن یہ ساری فصل ہری بھری فصل ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل یہ سوکھ کے ختم ہو گئی اور سوکھنے کے بعد تن کے تن کے ہو کے ہواؤں نے اس کو اڑا دیا وقا نلواب یہ مقتدرا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور اولاد یہ بس دنیا کی زندگی کی زینت ہے الباقیات خیرون ربی کا قواب اور باقی رہنے والے نیک آمان تیرے رب کے نزدیک بہتری بہتر ہیں اور ثواب کے اعتبار سے اور امید باندھنے کے اعتبار سے بہتر ہے باقی رہنے والی نیکیاں یہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید باندھنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں آدمی کی امید کس سے ہوتی ہے ماں سے اولاد سے اچھا خاصا بینک بیلنس ہے اب بڑھاپے میں بیٹھ کے کھاؤں گا بچوں کو اچھا پڑھا دیا ہوں اچھے جاب پہ ہیں سیٹلڈ ہیں بڑھاپے کی لاٹھی ہیں لیکن اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ سب تباہ ہو جاتا بعض اوقات ایسے بزنس پہ لگاتا ہے سوچتا ہے کہ بزنس بہت کامیاب ہے اچانک فلوپ ہو جاتا بزنس سارا پیسہ ختم کتنے لوگوں نے لگایا کچھ بزنس میں لاکھوں سے بلکہ کروڑوں سے لگایا بزنس بیٹھ گیا ایک ختم دکان بیچ کے ہوٹل بیچ کے اس میں لگا ہے اچانک بزنس ختم یہی دنیا ہے امیدیں باندھی تھی کہ آتا رہے گا آتا رہے گا یہ ایسا بزنس ہے جس میں کچھ کرو مت اور پیسہ آتا ہے لیکن وہ بزنس بیٹھ گیا جتنا تھا سب کچھ اس میں لگا دیا ختم چار دن کی ایک خوبصورتی چار دن کی ایک زینس ہے اس کے بعد اچانک ختم ہو جاتا سر امید باندھنا ہے تو مال اولاد سے نہیں واقعی امید باندھنے کی چیز کیا ہے نیک جو تیرے تیرے ہیں اپنے امال کیا ہیں تو ہے اپنے لیے کیا کیا ہے تو خود اپنے لیے نہ کرے اور دوسروں سے امید باندھے کہ وہ تیرے لیے کریں بے ہے تو خود نہیں کیا دوسرا تیرے لیے کیا کرے گا تو خود کر تیرے لیے کیا کر نیکمل کر کیسے باقی رہنے والے باقی رہنے والے اخلاص والے سنت کے مطابق ایمان کے ساتھ کیونکہ اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہوا قبول نہیں اخلاص کے ساتھ نہ ہوا قبول نہیں سنت کے مطابق نہیں ہوا ربد ربد ہو جائے گا ایسا امن جو باقی رہے اللہ کا ذکر توحیق کا اہتمام سنت کا اہتمام این ایک امان ہے جو باقی رہنے والے یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وہ باقیات اس باقی رہنے والی نے جس میں ذکر بھی ہے سبحان اللہ الحمد الا اللہ اللہ اکبر اور بے ازگار کہ جس کے ذریعے انسان اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرے جس میں اللہ کی پہچان اس کو اللہ کی پاکیزی اس کی توحید کا اقرار اللہ کی حمد و شناخ اس کی زندگی میں ہو اللہ کی بڑائی اس کی زندگی میں ہونا چاہیے یہ اگر ہے تو آدمی کامیاب ہے تو ان دو ابواب میں آپ دیکھیں گے اصل امام البخاری نے ذکر کیا دنیا کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے اصل آکرت ہے اور انسان ساری محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے آکرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے محنت کرنا منع نہیں ڈالا دنیا ہی میں اللہ نے لیکن دنیا میں آ کے دنیا ہی کا ہو جائے اور آکرت کو بھول جائے وہ ایسا ہے جیسے انڈیا سے آ کے سعودی کا ہو جائے انڈیا کو کھل جائے بیوی بچے سب ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ رب ہے نہ کچھ ہے بس یہی کا ہو گیا اور ان کو کچھ بھی نہیں سوچیے کوئی کرتا ہے ایسا نہیں برابر وہاں فون کرتا رہتا ہے پیسہ بھیجتا رہتا ہے سب کچھ کرتا ہے چھٹیوں میں جاتا آتا بھی رہتا ہے اور ایسا میرا اصل وطن وہ ہے یہاں تو جاب کے لیے آیا یہاں جاب کے لیے آیا ہوں اصل میرا گھر وہاں ہے یہاں سے کما کے جاؤں گا وہاں رہوں گا اچھا ایسا کوئی بزنس بنا لوں گا پھر بیٹھ کے کھاؤں گا اصل وہاں ہے یہاں تو جاب کے لیے آیا یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا میری پوری فیملی ادھر ہے تو ہمارا گھر وہ ہے یہاں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں یہاں اس کے مراتب کو بڑھانے کے لیے وہاں کی اچھی زندگی پانے کے لیے وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے یہاں آئے ہیں دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو جنت کی سٹیزن شپ ملے آج دنیا میں امریکہ کی سٹیزن شپ کے لیے گرین کارڈ کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے دنیا میں موقع ہے کہ جو چاہے وہ جنت کے اس اعلی ترین جہان میں بسائے جانے لائق بنے سلیکشن یہاں ہو رہا ہے سلیکشن یہاں ہو رہا ہے چنا جا رہا ہے کون لائق ہے کون لائق ہے کون لائق ہے, کون لائق ہے جس کی زندگی جنت والی ہو وہ جنت کے لائق ہے ویسی زندگی جینا دنیا میں انسان کو جنت کے لائق بناتا ہے یہاں ثبوت دینا ہے مہیلا کو جنت میں بسائے جانے کے آپ دیکھیے دنیا میں کچھ گاڑیوں والی کمپنیاں ہیں رولز رولس روئس وغیرہ کمپنیاں ہیں جب تک کہ لائف سٹائل اس کا ویسا اتنا اچھا نہ ہو اس کو کار دیتے بھی نہیں سوچے ہماری عزت کم ہوگی پیسہ ہے کافی نہیں ہے خالی پیسے سے نہیں ملتی وہ گاڑی صرف پیسے تو نہیں ملتی ہے اس کا لیول بھی اتنا ہے کہ نہیں ہے پھر گاڑی دیتے اس کو دنیا کا جنت کی سٹیزن شپ ملے گی ایسی اور پال زندگی چلا جائے تو جنت میں بسائے جانے لائق ہے بھی کہ نہیں پروف کیا ہے یہاں جیو ہے اب آدمی یہاں رہ کے یہیں کا ہو جائے اور یہاں کی گٹیا چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگ جائے تو یہ جنت کا تعلیم کیسے ہوا جو آدمی دنیا کی گھٹیا نعمتوں کے پیچھے دوڑ کے اپنے اوقات کو اپنی صلاحیتوں کو برباد کر لے اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آخرت کا تعلیم ہے یہ تو دنیا کا تعلیم دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ جنت کے لیے عامہ جمع نہیں کر رہا ہے یہ دنیا کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے اس کے بارے میں کون کہے گا کہ یہ آخرت کا تعلیم ہے کیونکہ تو آخرت کے لیے جو چاہیے وہ تو جمع نہیں کر رہا ہے تو تو بس دنیا کے لیے جو چاہیے وہ جمع کر رہا ہے تو انسان کی زندگی اس کے مقصد کا ثبوت ہوتی ہے انسان کی زندگی بتاتی ہے کہ کی کیا چاہتا ہے اس کی دوڑ بتاتی ہے اس کی کدھر پہنچنا چاہتا ہے جو دنیا کی طرف دوڑ رہا بتا رہا مجھ کو دنیا چاہیے جو آخرت کی طرف دوڑ رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں آخرت چاہتا ہوں ہماری زندگی ہمارے مقاصد کو بتاتی ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں تیسرا باب ہے باب قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ان کا غریب او عابر سبیل تیسرا باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا قول کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر عمر رضی اللہ عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ خون فنیا کا ان کا غریب ادا انس فلاً فلاطن طبر المسا خود منصحت بڑی پیاری حدیث ہے تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے یا کوئی راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالمہ کہا کرتے تھے ادا ام سی تفرا تنق جب تو شام کرے صبح کا انتظار مت کر اور جب تو صبح کرے شام کا منتظر نہ رہ وہ خود میں ان اپنی صحت کے ایام میں اپنے مرض کے لیے توشہ جمع کر لے امن حیات کلی مؤ اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے اپنی زندگی ہی میں اپنی موت کی تیاری کر لے ایک اور روایت میں جسے امام احمد عرف اور ابن ابنماجا نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ ہیں یا آ کر آپ نے فرمایا اے عبداللہ جو نام ہی عبداللہ ہے اللہ کا بندہ اے عبداللہ کن في غریب دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو کوئی اجنبی ہو तुझे کوئی جانتا نہ او کاننک عابر السبيل یا ایسے زندگی گزار جیسے تو راستہ چلنے والا مسافر ہو راستہ کراس کرنے والا و عد نفسک من اهل القبور اور اپنے آپ کو قبر میں پڑے ہوئے لوگوں میں شمار کر تو دنیا میں ہے لیکن اس بات کو یاد رکھ کہ ایک دن تو قبر میں جانے والا ہے تو اسے بھاگ نہیں سکتا ہے اس کو جانا ہی جانا ہے اس میں تو اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ آدمی اپنی موت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے موت کو بھولنا موت کی تیاری سے چوکنا لیکن جو آدمی ہر دن اپنی موت کو یاد رکھتا ہے ایسا انسان موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری بھی کرتا ہے اپنے آپ کو اہل قبول میں شمار کا ہے کہ آج نہیں تو کل جانا ہی ہے تجھ کو امام تلمی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کے بارے میں اپنے حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَادْ دنیا مند اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا آدمی جو کسی اور علاقے سے آ کے کسی علاقے میں بسا اور لوگ اس کو نہیں جانتے یعنی اجنبی ہے وہ آ کے رکا ہے تھوڑے دن کے لیے ایسا اپنے آپ کو مان کے چلے فلا یا الگہ وہ دل غرب اپنے دل کو اس اجنبی علاقے سے جوڑے نہیں کوئی آپ سفر میں گیا ہے لیکن دو حالتیں ہی یہاں بیان کی گئی ہیں ایک وہ جو سفر میں ہے اور پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ایک وہ جو مستقل سفر میں ہے پڑاؤ نہیں ڈالے ہوئے تو پہلے بیان کیا وہ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں پھر اس سے بڑھا کے بعد کو آگے کہا گیا جو پڑاؤ بھی نہیں ڈالا چل رہا ویسا بند جو پڑاؤ ہی نہیں ڈالتا ہے اس کو پہنچنا ہے اپنی منزل پہ دنیا کا ان کا غریب غریب جو کسی اور علاقے کا ہے کسی اور سفر میں جاتے جاتے کہیں وہ چار دن کے لیے رکا ہوا ہے کیا کرتا وہ وہاں پہ بلڈنگ بناتا چار دن رہنا ہے تو اچھا بلڈنگ چاہیے نا لگژری چاہیے تو کوئی گھر بناتا وہاں پہ کوئی بزنس بناتا وہاں پہ وہاں اتنے خرچے کر لیتا کہ کنگال ہو جائے نہیں چار دن رہنا ہے یہاں پہ کسی طرح سے وہ رہ کے نکل جاتا ہے وہاں پہ اپنے دل کو لگاتا نہیں اس بستی سے کیونکہ اس کو یہاں رہنا نہیں اس کی منزل کہیں اور ہے کہتے بلا قلبہ بل قلب وطنی ہی اللہ یرج بلکہ اس کا دل اپنے وطن سے جڑا ہوتا ہے جس کو لوٹ کے وہاں جانا ہے جہاں اس کو لوٹ کے جانا ہے وہ یرج علقام ہو اور دنیا میں اپنی اقامت کو بس اپنی حاجت پوری کرنے تک وہ محدود رکھتا ہے جی ہاد ادا و فنی اور اس کو ذریعہ بناتا ہے اپنے وطن تک لوٹنے کا جو بھی یہاں پر لیتا ہے ذرائع کھانا پینا یہ بس اتنا ہوتا ہے جتنا وطن تک پہنچنا ہے وہ شن الغریب اور یہ ایک غریب کا حال ہوتا ہے کہ جو کسی علاقے میں کچھ دن کے لیے رکا ہوا او یقون کل مسافری لا یا سفیر رکی مخالم بے یا ایسا بن کہ جو مسلسل سفر میں ہے مسافر کہ جو کسی ایک جگہ رکتا نہیں کسی انسان کو اگر اتنے گھنٹوں میں کہیں پہنچنا ہو تو گاڑی میں چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے وہ رکنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ ان کو اتنے ٹائم میں پہنچنا ہے اپنے دل کو کہیں لگاتا نہیں اور کہیں رکتا بھی نہیں ہوٹل لے کے وہاں رک جائے نہیں رکتا وہ بولتا گاڑی میں سو جاؤں گا تھوڑی دیر کیلئے آتا گھنٹا اور پھر اس کے لیے آدھا گھنٹہ اور جاری رکھتے ہوئے بڑھتا رہتا ہے تو دو حالتیں یہاں بیان کی ایسا کہ چار دن کے لیے رکا ہوا ہے دل مت لگا یہاں چھوڑ کے تجھ کو وطن جانا ہے تیرا وطن یہ نہیں ہے تیرا وطن آخر سے تیرا وطن جنت سے جنت سے آئے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں تھے ہمارے ابا دنیا میں بھیج دیا گیا اب شرط رکھی گئی واپس آنا ہے لائق بن کے آؤ جنت میں رہنے لائق بن کے آؤ پوری اولاد کو تبدیل کی گئی تو اما اقی ال منی ہدن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس ہدایت آئے جو اس کی پیر بھی کرے گا اس پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا تو اب وہ ایسے بن تب یہاں ہم ہیں کچھ دنوں کے لیے واپس جانا جنت کی طرف اس کی لائق بن کے جانا ہے یہاں دل لگائیں گے یہی کے ہو کے رہ جائیں گے اس سے محروم ہو جائیں گے مقصود ہمارا جنت ہے دنیا نہیں تو مسافر کی طرح رہیں یہاں ایسے غریب کی طرح رہیں جو چار دن کے لیے یہاں پر ہے اس کو کہیں اور پہنچنا ہے ہم کو جنت پہنچنا ہے دنیا میں رہنا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کے آگے ایسا اپنے آپ کو بنا کہ جیسے کوئی مسافر جو ٹھہرتا بھی نہیں ہے جو ٹھہرتا بھی نہیں جو مسلسل سفر میں ہو کہ آسرت کے سفر کو ملتوی مت کر آسرت کے سفر کو منقطع مت کر جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کو کبھی کٹ مت کر اس کو چھوڑ مت لگاتار جنت کی طرف بڑھتا رہے دنیا سے دل مت لگا دنیا سے دل لگائے گا اپنی منزل سے میں منزل تک پہنچنے میں محروم ہو جائے گا اس سے محروم ہوگا تو دنیا انسان کو باندھ کے رکھتی ہے جکڑتی ہے کھینچتی ہے اپنی طرف اور اس کی وجہ سے آدمی دل یہی لگ جاتا ہے آخرت تک پہنچنے جنت تک پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے تو کہا کن پہ دنیا کا ان کا غریب اور آبر صبیر اے میمردی عنہ کہتے ہیں اور اس حدیث کے ضمن میں وہ کہا کرتے تھے ادا امس کا فلاںن تو جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کر وہ ادا اصب تھا فلاں تن اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر وہ خود منصحتی کالما دکھ وہ منحیاتی کلیم دکھ اور اپنی صحت کے ایام میں اپنی بیماری کے دنوں میں نیکیاں کر لے بیماری کے دنوں کی کمی کو پورا کر دیں اور اپنی موت کی تیاری کر اپنی زندگی میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بات اور واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے جو مرپو روایت ہے خمسن قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان حیات کا قبل موتک اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان وہ کا قبل سقمک اور اپنی بیماری سے پہلے وہ کا قبل س اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان وہ فراغ کا قبل شغل اور اپنے فارغ وقت کو غنیمت جان مشغول ہونے سے پہلے وہ شباب کا قبل حرم اپنی جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے و غنا کا قبل فقر اور اپنی مانداری کو غنیمت جان مفلسی آنے سے پہلے فقر کا آنے سے پہلے امام ہاکم نے اور بےحقین شب المام نے روایت کیا ہے پر حدیث صحیح اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیات سے پہلے موت اور بیماری سے پہلے صحت مندی اور مشغولیت سے پہلے فراغت اور بڑھاپے سے پہلے جوانی اور فقر فاقے سے پہلے مانداری آدمی کو اس کی قدر کرنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی مو سے پہلے پہلے عمل کر لے موت کے بعد عمل کا موقع نہیں زندگی میں موقع ہے بڑھاپے سے بیماری سے پہلے صحت میں عمل کر لے کیونکہ بیماری کے ایام میں وہ عمل نہیں کر پائے گا اگر صحت مندی کے دنوں میں عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیماری کے ایام میں انتظاہ عمل کے باوجود اس کو ثواب دے گا اور مجبور ہونے سے پہلے فراغت کو غریب جان ذمہ داریاں اتنی آ جائیں گی کہ نہیں کر پائے گا بہت سارے کام جو آج تو کر سکتا ہے بہت سارے لوگ فری ہوتے ہیں کچھ نہیں کرتے کرتے بعد میں نکاح ہو جاتا ہے بچے ہو جاتے ہیں فیملیز ہو جاتی ہیں اتنی ذمہ داریاں ہو جاتی کہ بہت سارے کام نہیں کر پاتے ہیں تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ فراغت کا استعمال کیسے کرتا ہے جوانی کو غریب جان بڑھاپے سے پہلے اور مالداری کو غریبت جان فقر پاکی سے پہلے آج مالدار ہے کچ کر خیر کے کاموں میں کل کے اوپر ٹالتا رہے گا کل اچانک کچھ ایسا ہو جائے گا تو نہیں کر پائے گا فکر پاک آ گیا وہ دیکھ جو مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو نہیں کر پائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ یہ بہت بڑی بات ہے آپ فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر جاتا ہے خوب مت ماخا نمل مقیمن صحیح اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے اس کے لیے پر اس نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں جب وہ سفر میں جانے سے پہلے مقیم تھا نیکیاں کرتا تھا سفر میں نہیں کر پا رہا اور بیمار ہونے سے پہلے صحت مند تھا پابندی سے نیکیاں کرتا تھا بیماری میں نہیں کر پا رہا ہے ذکر ہے تلاوت ہے اس طرح کی بہت ساری نیکیاں ہیں وہ بیماری کے حالت میں اس سے وہ چوٹ گیا وہ چھوٹ گیا لیکن اگر بیمار نہ ہوتا تو کرتا تو نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے وہ لکھا جاتا آج اگر کوئی آدمی نیکیوں پر مداوت اختیار کرے کل کو وہ بیمار پڑ جائے گا کل کو بڑھاپا آ جائے گا اور نہیں کر پائے گا بیماریوں کی وجہ سے اگر وہ آج پابندی سے کرتا ہے کل نہیں کر پائے گا بڑھاپے کی عمر میں بھی اس لئے کے لیے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی بیماری کے ایام میں نیکیاں لکھی جائیں گی اسی آدمی کو چاہیے کہ وہ پابندی سے عمل کرتا رہے تاکہ کہیں اگر اس کے کسی ازر کی وہ ہو جائے, تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے وہ نیکیاں لکھتا چلا جائے یہاں یہی مراد ہے کہ بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جان کہ صحت مندی میں عمل کرتا رہے کل کو تو بیمار ہو جائے گا نہیں کر پائے گا اگر صحت مندی میں تو نے نیکیوں کا اہتمام کیا ہے تو بیماری کے ایام میں بھی تیرے لیے وہ سواب لکھتا چلا جائے گا اللہ کلار اس کا اہتمام کر تو یہ حدیث سے ہی بخاری کیے ہے چوتھا <تصفح> باب باب فل امن وطول لمبی لمبی امیدیں امن اور یعنی امیدیں اور امیدوں کا طویل ہونا اس باب اس, اس سے متعلق باب امن کس کو کہتے ہیں ابن حج رحم اللہ فرماتے ہیں المن البیفت حقی امن اور اجا ماں تو حب نفس منتول عمر زیادت امن کس کو کہتے ہیں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا لمبی عمر اور غنا کی زیادتی کو پسند کرنا اس کو عمل کہتے ہیں یعنی انسان چاہتا ہے لمبی عمر ملے اس کو زیادہ زندگی ملے خوب جیے اور خوب پیسہ اس کے پاس یہ جو چاہت ہے کہ عمر اور مال کی بقا اس کی جو چاہت دل میں ہوتی ہے اس کو عمل کہتے ہیں علامہ مناوی کہتے ہیں اپنی کتاب اتفیق عالم مهمات کی میں کہتے ہیں توقع حصول وی عمل کہتے ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کی توقع کو وہ اک کرو ما یسہ امل و اور کہتے ہیں کہ اکثر ایسی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے جن کا پانا آدت ممکن نہیں ہوتا یا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی فیما یا بہت بائب ہے نہیں ملے گا اتنا جینا چاہتا ہے کہ سارے کام ہو جائیں اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے پھر مرے نہیں ہوتا ایسا بیچ میں سے ہی اس کو بلاوا آنے والا ہے اتنا مالدار ہو کہ کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے اور کمی نہ ہو نہیں ہوتا ایسا دنیا میں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا انسان غنا اور عمر کی زیادتی کی طرف کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں اور یہ عام طور سے ایسی چیزوں کے استعمال ہوتا ہے جو ملتی نہیں ہے انسان حاصل نہیں کرواتا ہے جن کا ملنا مشکل ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا امام البخاری کہتے ہیں بقول اللہ تعالیٰ اسی باب میں انہوں نے شاید کو بھی ذکر کیا ہے وقول اللہ تعالی پر منزوخان وہ ادیل الجنت فقد فاض وہیات دنیا اللہ متا الغرور تو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہوا وہ مل خیا تو دنیا اللہ الغرور اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں اصل مسئلہ ہمارا دنیا کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے اصل مسئلہ دنیا کی بھوک پیاس فقر و فاکا یہاں کے مسائل فائنینشیل ایشوز اور یہاں کی ہیلتھ اور یہاں کی چیزیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے انسان دنیا کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ اسباب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے یہاں کی تکلیف سے بچے پیسہ ہونا چاہیے ذلت نہ ہو تکلیف نہ ہو محرومی نہ ہو بھوکا نہ مروں دنیا میں مسائل نہ آئیں آدمی چاہتا ہے کہ یہاں تکلیف نہ آئے صحت مند رہوں یہاں چاہتا ہے کہ تکلیف نہ ہو دوائیاں برابر لے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے برابر ہلاک نہ ہو جاؤں میں تکلیف نہ ہوں مجھ کو مال کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے انسان کے ذہن پر ہمیشہ دنیا کی تکلیف سے بچنے کا خیال اس کے دل سے چمٹا رہتا ہے اور ساری کوششیں یہی ہوتی ہیں یا تو مطلوب کے حصول میں لذتیں مل جائیں یا پھر محدور سے بچنے میں کہ مصیبتیں نہ آئیں آدمی کی ساری کوششیں اسی کی ہوتی ہیں کہ جو چاہیے وہ ملے جو نہیں چاہیے اس سے بچے لیکن اصل بچنے کی چیز دنیا کی تکلیف نہیں ہے جہنم کی تکلیف ہے جو بڑی ہے دائمی ہے بھیا اصل لذت دنیا کی نہیں ہے اصل لذت واقعی آخرت کی جنت کی ہے آدمی کو اس کے لیے دوڑنا چاہیے اس کی چاہت رکھنا چاہیے اس کی تمنا کرنا چاہیے اسی لیے امام البخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کیا کہ تیری ساری کوشش کس کے لیے ہے لمبی لمبی امیدیں چاہتے کہ تکلیف نہ ہو راحت ہو ناکامی نہ ہو کامیابی ہو غم نہ ہو خوشی ہو یہاں کی خوشی غم راحت تکلیف یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتی ہے سب ختم ہونے والا ہے اور کم ہے گٹیا ہے اصل تکلیف آخرت کی جس کا تجھ کو سیریسلی سوچنا چاہیے ایک آدمی چھینک کے بارے میں سوچے لیکن کینسر کے بارے میں نہ سوچے بے وقوف آدمی ہو ایک آدمی اس کو چھینک آ رہی اس بارے میں ٹینشن میں آ جائے اور کینسر کے لیے کوئی علاج نہ کرے تو یہ نادان آدمی ہے کہ جو چھوٹے مسئلے پر پریشان ہو رہا ہے اور بڑے مسئلے کو نظر انداز کر رہا ہے کیسے سمجھدار ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مسائل چھوٹے ہیں ختم ہونے والے ہیں بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ختم ہونے والا ہے آخر کے مسائل باقی رہنے والے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کا سفر پاس واقعی کامیاب کون ہے جو دنیا میں تکلیفوں سے بچ کے راہ کی زندگی پالے یہ کامیاب ہے نہیں وہ کامیابی کیسی کامیابی جس کو چھوڑ کے جانا پڑے وہ کامیابی کیسی ہو سکتی ہے جس کو چھوڑ کے جانا پڑے آدمی کو کامیابی واقعی وہ ہے جو انسان سے جدا نہ ہو جس سے مفارقت ہونی وہ کامیابی کیسے دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی مل جائے ختم ہونے والی ہے اصل کامیابی آخرت کی ہے کہا تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہوا واقعی کامیابی یہ ہے اور دنیا کا کیا پھر امل خیات دنیا الا مطالغ غرو آگے اللہ نے دنیا کی حیثیت بتا دی دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایسے ہی جیسے انسان خواب میں ہو اور اس کو بادشاہ بنا دیا جائے اچھے لباس پہنایا جائے سر پہ تاج رکھا جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک اچھی چھڑی دی جائے جو حکم دے سارے ماننے والے ہوں جو مانگے وہ کھانے کو ملے جو چاہے وہ سواری اس کے لیے اویلیبل ہو اور پھر اس کے بعد میں اس کو کوئی جگائے جلدی سے چلو جانا ہے آفس گھر میں بیوی آ رہی ہے پوچھیے کب تک سوئیں گے اس طرح سے جانا ہے کہ نہیں آفس پھر وہی وہ غلامی ہے بادشاہ خواب میں تھا، خواب ٹوٹ گیا، اب حقیقت کی طرف آؤ یہ تمہاری ریالٹی ہے دنیا کی زندگی ایسی ہے یہاں آدمی موج مستی میں لگا ہوا ہے انجوائے کر رہا ہے سب کچھ کوئی ایشوز نہیں ہے بس کھاؤ پیو موج کرو اصل ایشوز اس کے انتظار میں ہے موت کی تکلیف قبر کے سوال جواب حسر کے مسائل پلسرات کا مسئلہ جنت جہنم کا مسئلہ یہ سارا اس کے انتظار میں ہے وہ اس کو نظر انداز کیے ہی ہوئے ہیں بس ایک خواب میں جی رہا ہے ایک دھوکے میں جی رہا ہے جیسی موت آتی ہے آگ کھود جاتی پر فرشتہ جگہ جاگو اب کمپیوٹر اب آؤ یہ زندگی صحیح ہے یہ اچھا زندگی ہے وہاں آدمی ہڑبڑا جاتا ہے وہاں آدمی جو دنیا ہی کو اصل سمجھے ہوئے تھا وہاں پریشان ہو جاتا ہے جو اس کو اصل سمجھا ہوا تھا عقت کی زندگی کو اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا وہ تو مینٹلی پر جواب دینا سب آسان ہو جاتا ہے وہاں ہر مدحلہ اس کو اس کے لیے کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے کہ اس باب میں یہ جو آیا ذکر کی گئی ہے بتانے کے لیے کہ اصل زندگی دنیا نہیں ہے جس کے لیے ساری تمنا چاہتے ہیں اور سارے خواب تمہارے جڑے ہوئے ہیں یہ خواب ٹوٹنے والا ہیں حقیقت آخرت ہے یہ وقتی زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے جو باقی رہنے والی وہ آکرت ہے اور تمہارا اصل مسئلہ دنیا نہیں ہے ایشوز دنیا کے نہیں ہیں ایشوز اصل آکرت کے ہیں کامیابی دنیا کی نہیں تم نے اچیو کر لیا بہت سکسیسفل ہو گیا میں کچھ کام کا نہیں چھوڑ کے جانا ہے یہاں سکسیزفل ہوا وہاں فیل ہوگا کیا فائدہ ایک ٹکڑا زندگی کا سکسیزفل رہا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فیلئر تو اس کو کیا کہیں گے آپ سکسفل کہیں گے نہیں یہ فیلئر ہے تو کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاث سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنایا اور دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آ کی تیاری کرنے والا بنا پہ اللہ تعالیٰ شیخ میرے اللہ تعالیٰ شیخ کے فرمائے شیخ کی طبیعت خراب ہے ہم تو تھوڑا سا ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ پروگرام شروع ہو جائے لیکن شیخ کی تڑپ اور شیخ کا جذبہ کہ الحمدللہ طبیعت آساد ہونے کے باوجود بھی آپ کی آواز میں اور اس طریقے سے جو کچھ بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی اس میں کسی طرح کی کوئی نقاہت یا کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی اللہ ربامن شیخ کے پاس فرمائے اور شیخ کا ہر جملہ آب ضرور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ ایسا ہے کہ اس پر انسان ایک لمبا طرف دے سکتا ہے یہ قیمتی باتیں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو ہمیشہ نہیں ملے گی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی شیخ کے ساتھ ہونے کے بجائے موبائل سے جڑے ہوئے ہیں شیخ کے ساتھ جڑیے اتنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں ان قیمتی باتوں میں اپنا وقت لگانے کے بجائے بھی موبائل کب تک موبائل کے ساتھ اٹھ رہے ہمیشہ موبائل کو چھوڑنے والا ہے یہ قیمتی باتیں نہیں ہوئیں گی ہمارا اور آپ کو اللہ تعالیٰ شیخ کی فات فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ زیادہ استفادے کی تو اب وہ تہ نشست کے اقسام کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے مختصر چائے وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے فوری بات دوبارہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا آپ لوگوں سے اسی سلچر اور سکون کے ساتھ جمے رہے اور استفادہ سے وعدہ کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے اور پوری توقع ہے کہ آپ لوگ ضرور اس طریقے سے آئیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ سب کے افادہ جزاک اللہ خیر اور السلام علیکم